وعلى آلك و اصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و على آلك و اصحابك یا نور اللہ جی مدنی چینل کے ناظرین کیسے ہیں اپ امید ہے خیر و سے ہوں گے اللہ تعالی اپ کو شاد و آباد رکھے نئے سلسلے کے ساتھ اور نئے مضمونوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ہم اپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ نے سفر نامے بہت سنے ہوں گے سفر نامے بہت دیکھے ہوں گے کوئی سفر نامہ پڑھا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے ملک کی جغرافیائی کیسیت کو دیکھا ہوگا کوئی سفر نامہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے ملک کی تاریخی حیثیت کو پڑھا ہوگا کوئی سفر نامہ آپ نے دیکھا ہوگا تو سفر نامہ نویس نے سفر نامہ نگار نے اس کے اندر اپنے سفری حالات کو لکھا ہوگا اپنے تاثرات کو لکھا ہوگا اور اسی طرح جس ملک میں اس نے جس شہر میں اس نے سفر کیا ہوگا اس کے اندر اس نے کیا دیکھا اس کو تحریر کیا ہوگا میدانی اور پہاڑی مناظر کا اس نے اظہار کیا ہوا ہوگا مگر آج ہم جو سفر نامہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ عام کوئی سفر نامہ نہیں ہم مدنی سفر نامہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مدنی سفر نامہ لے کر آئے ہیں اب اس میں کیا ہوگا یقیناً اس کے اندر ہم اپنے تاثرات کو بھی بیان کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ ہم جس ملک میں ہمارا سفر ہوا وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اسی طرح وہاں پر کیا کیا مدنی کام ہوئے اسلام کی دین کی اور سنتوں کی کیا کیا خدمت کی گئی انشاءاللہ وہ بھی اپنے سلسلے میں ہم شامل کریں گے بالخصوص یہ سلسلہ سفر نامے سے متعلق ہی ہوگا لیکن یہ سفر نامہ دیگر سے بہت زیادہ مختلف ہوگا مزید بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے آپ نے بھی ہم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بھی رہنا ہے اس سلسلے کی رونق قبلہ حاجی ابو مدنی رکن شرح عبدالحبی بطاری دامہ العالی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوا کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سفر ملک اور بیرون ملک میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے ان کے سفر کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سلمان بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے امام صاحب قبلہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں آئیے مزید آپ سے باتیں کرنے سے قبل آپ سے مزید حال, حال احوال کرنے سے قبل اپنے سلسلے میں تلاوت قرآن اور ناز شریف کو ایک کلام کو شامل کرتے ہیں صلو اڈ الحبیب صلی اللہ سلام محمد صلی اللہ علیہ, وسلم صل اللہ علیہ وسلم الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ ہری سم اردو بل مو پی فیم چل ماشاء اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے سلمان بھائی نے تلاوت کی ہے امام صاحب کی طرف چلتے ہیں کچھ اشار کلام کے شامل کر کے انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے سلو الحبیب صلی اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ نئی یور سو ڈلہ وسل مائی دئی کیا گیا رسو ڈلہ وسلم لئی یا حبیب اور اس سلسلے میں پہلا کلام ہی وہ ہو جائے کہ قسمت میری چمکائی आ आ چمکائی یہاں بہت سارے ہمارے وہی اسلامی بھائی آ، آ، آ، ہمارے ساتھ ہیں جو پچھلے دنوں مدینہ شریف دیکھ آئے ان کی کچھ یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی اور پھر التجا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ Oh. واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات سے باہر نکل کے سلسلے کو کرنا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں آپ جیسے شروع میں ہم نے ارض کیا تھا کہ سفر نامے کو ہم ڈسکس کریں گے مگر کسی دنیاوی سفر نامے کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا اس سے متعلق بات نہیں کرنی جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ شہر بشہر ملک بملک سفر کرتے ہی رہتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران نگرانی شورا اراکین شعراء قبلہ حاجی ابو مدنی عبد صاحب بھی اور دیگر بھی اراکین شعرا ذمہ داران مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کر کے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا گیا کیا دین کی خدمت کی گئی سنتوں کی کیا خدمت کی گئی اور اسی طرح وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوا اس ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کیا کریں گے اور یہ سلسلہ ایک نہیں ہے ان اللہ ہر منگل کو Uh, ان شاء اللہ ہر منگل کو رات ساڑھے نو بجے یہ سلسلہ ہم کیا کریں گے یہ سلسلہ ہمارے اس عنوانات کی ہمارے اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے ہر سلسلے کے اندر ہم ایک ملک کو ڈسکس کیا کریں گے مختلف ممالک میں چونکہ سفر ہوا کرتا ہے اس کے اندر جو ہمارا موضوع ہوگا گفتگو کا اس سے متعلق اگر آپ بھی رکن شورہ سے بات کرنا چاہیں اسی طرح ہمارے ساتھ دیگر مبلگن ہوں گے ان سے بات کرنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ اپنی کال واٹسپ وغیرہ کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں آج ہم جس ملک کے سفر کی بات کریں گے ہم چلتے ہیں قبیلہ سلمان مدنی صاحب کی طرف ان سے پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی کیا فرماتے ہیں آپ کون سے ملک سے آغاز ہوگا سلسلے کا فرمانا کیا آتے جی جی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ, اللہ اللہ نصیب کرے میں جیسے کیفیت کی سے نکل کے سلسلے کو کرنا ایک بہت بڑی بات ہے میں ایک چیز لکھ رہا تھا وہ جو لکھ رہا ہوں تو میں لکھ ہی رہا ہوں جس کو میں بھیج رہا ہوں اس تک پہنچ بھی جائے گی بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے میں عمران بھائی کہنا چاہوں گا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد خاتون القدسیہ کا یہ خصوصی فیضان ہے اور امیر ال کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی یہ بہار ہے اور داود اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا یہ ایک فیضان ہے سبحان کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے اور پھر محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور اس محبت کی چاشنی بھی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور مدنی چنک ناظرین کو بھی بار بار جانا نصیب عمد فرمائے سلسلہ جیسے مدنی سفر نامہ ہے آج ہم نے تیاری بھی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ مدین شریف کے حوالے سے مدنی پھول بہت سارے بیان ہوں گے لیکن ابھی رکنی شورا یو کے سے آ رہے ہیں آج صبح میں بتا بھی رہا تھا کہ آج صبح میں نے فجر سے پہلے آ, ایک جو ہے وہ آ, مدنی گلستہ دیکھا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ میں اتنے بجے چھ بجے باب الجین پہنچ جاؤں گا آپ حضور یو کے کا سفر کر کے آئے ہیں اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھے کہیں کا موسم گرم ہے کہیں کا موسم سرد ہے اور ٹریول بھی اتنے کم مدت میں آپ نے اتنا کیا ہے کیا کر کے آئے ہیں کیا مصروف رہی کہاں کہاں گھوم پھر کے آئے ہیں یہ بھی آ جائے ناظرین کو بتائیں کون کون سے نظارے کوئی ہل اسٹیشن دیکھ کے ہیں تو یہ بھی بتائیں صلی صلو اللہ, اللہ تعالی اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں مدری چلے کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جب مدری سفر نامے سلسلے کے بارے میں طے ہوا اور ہمارا مدنی مشورہ ہوا کہ مدری سفر نامہ شروع کیا جائے تو پھر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ سفر تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں کیوں نہ سب سے پہلے سفر مدینہ اور سفر حرمین کو اپنے سلسلے میں لیا جائے تو ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں ہمارا ایک مدری قافلہ حرمین طیبین کے سفر سے آیا تو ان تمام آشقان رسول کو بھی جمع کر لیا گیا ہے تاکہ ان کی یادیں بھی تازہ ہوں اور آپ کو بھی کچھ مدینے کی گلیوں میں گھمایا جائے اس سے پہلے کہ اس سفر کی بات کریں سلمان بھائی نے ماشاءاللہ جو سوال کیا کہ جی میں آج شام کو ہی تقریبا سوا چھ بجے کراچی چھ بیس پر لینڈ ہوا جہاز میں تھا اور مغرب کی نماز تک میں گھر پہنچا ہوں تو میں ابھی تو لندن سے آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم جوہنسبرگ میں تھے اور ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اپنے مدریچر کے ناظرین کو ساتھ رکھوں ساؤتھ افریقہ میں جو میری آنکھوں نے دیکھا میں نے کوشش کی کہ اس کو ریکارڈ بھی کیا اور اس کو کچھ کلپس بھی بھجوایا ہم نے ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ناظرین نے دیکھے بھی ہوں گے کہ ایک عجیب منظر تھا کہ پچھلی اتوار کو یعنی کل پرسوں اتوار دستار فضیلت کا اجتماع ہوا برگ میں اور یہ ایک امیزنگ میرے لیے بھی زندگی کا ایک خاص تجربہ تھا میں نے ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں بھی اور کئی ملکوں میں دستار فضیلت کے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں لیکن اس حالانکہ طلبہ کم تھے لیکن ان طلباء میں جو خوبی تھی کہ ان میں افریقن طلباء تھے ان میں بلالی طلباء تھے جن کو بلیک اسکن والے ہم کہتے ہیں لیکن وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے تھے وہ حافظ قرآن بنے تھے میں سوچتا رہا کہ امیر علیہ سنت نے جو گلشن سجایا کے پھل کہاں کہاں میں دل دل اللہ اللہ تو اللہ اللہ یہ بہت بہت لطفایا اس کو دیکھ کر وہ انشاءاللہ اللہ کے ناظری نے دیکھا بھی ہوگا ممکن ہوا تو جب ہم اس سفر کو پراپر ڈسکس کریں گے ساؤتھ افریقہ کو تو, تو پھر کو پراپر ڈسکس کریں گے پراپر اس کے بارے میں پھول لیں گے کہاں سے ہے یہ بھی تو بتائیں نا ساؤتھ افریقہ بڑا منگل بھی ہے بڑا وہاں جگہ آپ گھوم کے آ گئے ہیں مدنی چلن کے ناظرین کو بھی وہاں لے دیکھیے ہمارا سفر جو ہے وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے مسجد جاتے ہیں مسجد سے کسی گھر پہ جاتے ہیں پھر مسجد آتے ہیں پھر ایئرپورٹ آ جاتے ہیں مجھ سے کسی نے عبد الحبیبھائی تھا کہ اب جیسے عبد بھائی ملک و برونے ملک کے اندر زیادہ تر برونے کہ باہر جب جاتے ہیں تو رہائش کون سے لگزری ہوٹل میں کرتے ہیں hmm. اور کیسی آپ کی رہائش ہوتی ہے اس کے بارے میں لازمی ان سے پوچھیے گا اللہ کی رحمت سے ہمیں امیر السنت نے ایک ایسی فیملی دے دی ہے کہ اتنے سارے بھائی جس کے ہوں تو اس کو ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ اللہ اللہ آپ گھر بھائی ہاں تو کیا ہوٹل میں رہیں گے میرے تو اتنے سارے بھائی ہیں اتنے سارے بزرگ ہیں تو وہاں تو ایک طرح سے وہ مدری فیس کے ساتھ ہمیں تو کسی کے گھر پہ لے جایا جاتا ہے تو وہ ڈبل دعوت سانے کا فائدہ ہو جاتا ہے ہوٹل میں رہنے کی نوبت تو نہیں آتی تو میرا, میرا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات ضرور ہے کہ جب جوہنسبرگ سے لندن جانا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے نارملی ساؤتھ افریقہ کئی بار جانا ہوا یو کے بھی کئی بار جانا ہوا لیکن ہم پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں کسی اور ملک سے لیکن یہ دونوں دنیا کے ایک کونے ہیں اگر آپ دنیا کے نقشے میں بھی دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ دوسری طرف ہے اور یو کے جو ہے وہ بالکل دوسری طرف ہے اور ایک عجیب بات میں بتاؤں میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اور اس وقت میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں کہ میں نے اگلے پچھلے چار پانچ دنوں میں دنیا کے تین موسم دیکھے اور تینوں ایک دوسرے سے الگ تھے oh, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت ونٹر چل رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں اس وقت سردیاں ہیں جون جولائی میں وہاں سردیاں ہوتی ہیں وہاں اس وقت مغرب پانچ سوا پانچ بجے مغرب ہو جاتی <تصفح> ہے ساڑھے چھ سات بجے عشا ہو جاتی ہے تو وہاں سے میں نے فلائی کیا اور وہاں سے جب میں سولہ گھنٹے جہاز میں بیٹھ کر میں یو کے پہنچا ہوں تو یو کے میں اس وقت گرمیاں ہیں آپ ایک ایسے ملک سے چلیں جہاں سردیاں ہیں اور وہاں پہنچے گرمیاں خیر یو کے کی گرمیاں اتنی گرم تو نہیں ہوتی لیکن وہاں چونکہ شب برات تھی اور الحمدللہ للہ عرصہ سالوں سال سے الحمدللہ للہ رسول کا معمول ہے روزہ رکھنا تو زندگی کا ایک, ایک اور ایکسپیرینس ہوا جب اٹھارہ سترہ اٹھارہ انیس گھنٹے کے روزہ رکھا تو افطار کا جتنا انتظار رہا اور وہ کہتے ہیں افطار ہو ہی نہیں رہا ساڑھے نو بجے جا کے نو بجے جا کے اس ملک میں افطار ہوتا ہے اور رات ایک بجے فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو ایک بجے اور نو بجے کے درمیان کتنا وقف ہے آپ دیکھ لیجیے اسی میں مغرب پڑھنی ہے اسی میں عشاء بھی پڑھنی ہے اسی میں سحری بھی کرنی ہے اسی میں رفتاری بھی کرنی ہے اچھا یہ تو رمضان نہیں ہے اگر رمضان ہو تو ترابی بھی اسی میں پڑھنا لینا ہے مجھے واقعی احساس ہوا یو کے والوں کی اس قربانی کا جو ان دنوں پہ یہ روزہ رکھتے ہیں اچھا پھر یو کے سے اچھا میں کل ہی ہمارے ساتھ پرسوں بیٹھے تھے میں ایک آزمائش کے لیے سوال بھی بن گیا آپ سے بھی میں سوال کر لیتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ گھنٹے تک بندہ کوئی نماز نہ پڑھے اور اس کی نماز بھی کزا نہ ہو یہ ایسا سوال ہے کہ چوبیس میں سے سترہ گھنٹے ایسے گزار دیں کہ ایک بھی نماز نہ پڑے لیکن اس کی کوئی نماز بھی کزا نہ ہو یہ کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ جب ہم نے بریڈ فورڈ میں ہم تھے تو ہم نے فجر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ سوا بجے یا ڈیڑھ بجے ہو گیا تھا اور زہر کا جو آخری وقت تھا وہ ساڑھے چھ بجے تک تھا شام ساڑھے بجے تک آپ زہر پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے ڈیڑھ بجے فجر پڑھ لی ہے تو آپ سوچیں کہ آل دا جو ہے سترہ گھنٹے آپ کے پاس کوئی نماز نہیں ہے سولہ سترہ گھنٹے آرام بھی مدینہ مدینہ لیکن میں چل جاؤں گا میں یو کے کی باتوں پہ لگ جاؤں گا آپ کے سلسلے رہ جائے گا ورنہ میں اس پہ بہت ساری بات یہ ڈے ہونا اور ایکول نائٹ ہونا یکساں دن اور یکساں راتیں ہونا معتدل دن اور معتدل راتیں ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ ان ملکوں میں جا کے پتا چلتا ہے اور پھر یو کے سے نکلا تو آج دوپہر کو میں دبئی میں تھا تو وہاں جو گرمی تھی Allah وہ ایک Allah عالم تھا گرمی کا آلموسٹ ففٹی ڈگری ہوگا ٹیمپریچر تو میں اس وقت جو ہے نا پورا پسینے سے بھرا ہوا ہوں کہ جب آپ اتنے سارے کلائمیٹ سے آپ جب گزرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تو مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اس وقت لیکن شکر ہے کہ تھوڑا ماحول میں نماز نہیں پڑھ پایا نیچے نماز کوشش کر رہا تھا لیکن بہت زیادہ آ رہا تھا جب آپ اتنا فاسٹ کریں بندوبست لیکن آپ نے چونکہ پوچھا کہ کیسا رہا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جب اتنا ٹریول کرتے ہیں تو بازو کا ان چیزوں کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے صحیح یہ ایک بات بڑی واضح ہوگی کہ جو سفر ہوتا ہے یہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نے چیز دیکھی نے دیکھا تو میں کہتا ہوں آپ کا پوری جہاز سے دیکھا کیونکہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو ٹیک آف کرتا تو کچھ ملک نظر آتا ہے اترنے کے بعد تو اسلامی نظر آتے ہیں اس کے بعد مسجد نظر آتی ہے پھر گھر میں جا کے سلا دیتے ہیں پھر اٹھا کے یہ ہماری زندگی یہ سلسلہ جب شروع ہونے جا رہا تھا اس سے قبل اس سلسلے سے متعلق یہی مدنی سفر نامہ جو شروع ہونے جا رہا ٹھیک تو اب اس سے متعلق کچھ مدنی مشورے بھی ہوئے کچھ آرام بھی اور چونکہ قبلہ عبدالحبیب صاحب کے متعلق یہ سلسلہ کرنا تھا تو کچھ اس کے متعلق ہم نے آپ کے لیے بھی کچھ نکال کے رکھا ہے کیا خیال ہے سلمان بھائی ابھی دکھا دیں یا سلسلے کے آخر میں آسرے جی بالکل ابھی, ابھی ابھی جی, سیکھنے کو ملے گا بالکل بہت کچھ سیکھنے کو, کو ملے بھی. گا اچھا جو آپ سیکھیں گے وہ پھر کال کے ذریعے آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے آپ نے جانا نہیں ہے بہت پیاری بات بہت ہی کچھ سیکھنے کو آپ کو اس سے ملے گا ہم آپ کو وہ کال سنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس پر آپ کے تأثرات ہمیں چاہیے آپ کی نیتیں چاہیے اور مزید آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے وہ ہمیں لازمی چاہیے ہوگا ورنہ ہم آپ کو نہیں سنائیں گے کیوں سلمان بھائی جی نہیں سنائیں گے ورنہ پھر ٹھیک ہے سنا دیں پھر اگر آپ کہیں یہاں جی بالکل ہاں جی اسپیشل کال چلائیں جی ہم اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو والی اس کا سنریو پس منظر میں کچھ بیان کر دوں جی کہ یہ اس وقت, کا, اس وقت کی یہ کال ہے کہ جب یہ سلسلہ ڈیزائن ہو رہا تھا اس سلسلے سے متعلق مدنی مشورے ہو رہے تھے تو چونکہ عبد بھائی بیرون ملک تھے تو ان سے مل کر ملاقات کر کے یہ مشورہ نہیں ہو سکتا تھا تو بذریعہ واٹس اپ ان سے مشورہ کیا گیا تھا اس وقت کے کچھ مناظر ہیں کچھ کچھ وائس نوٹس ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں السلام علیکم اللہ دیکھیں میں بہت بہت گنا ہوں آپ کی بڑی مہربانی یہ اس طرح نہ کرے سلسلے کو مدبی قافلے کی کارکردگی ہو عبد کی کارکردگی نہ ہو پلیز دیکھیں یہ وہ خود ستائشی اور تاریخی سلسلہ ہو جائے گا ہم حاضری مدینہ کا مدنی قافلے کا انداز کیا ہوتا ہے سہولت کی تربیت کی برکت سے ہمارے قافلے نے یوں کیا تو ہمارے مدنی قافلے میں یوں کیا تو ہمارے مدنی قافلے میں, میں یوں کیا یہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے مہربانی کریں اس کو اس طرح نہ کر دیں تاکہ آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بلکہ اس سے بہت زیادہ خطائیں اور بےعدیاں ہوئی ہوں گی تو اس کا تذکرہ نہیں ہو اور صرف یہ خوبیوں کا تذکرہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اپنی اصل میں میں عمران بھائی اور سلمان بھائی آپ پہ چھوڑتا ہوں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جس پہ ان کے فضائے بیان کیے جائیں گے اللہ کو بڑی عزت دی اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے نہ اللہ میں جانتا ہوں میں کتنا برا ہوں اتنے ایبو پر پردہ ڈالا ہوا ہے لیکن کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ بھئی اب مزید یہ اس کے لیے سلسلہ کیا ہے مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے لیکن دعوت اسلامی پر شعرا پر مدری چینل پر لوگ باتیں نہ کریں برائے کرم اس کو تنظیم سلسلہ رکھیے گا میں یقین کریں سلسلے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ سلسلہ ارینج ہو رہا شورا نے ترکیب بنا رہی لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کے سلسلوں میں کالیں بھی اسی طرح کی آئیں گی ہر طرف بس وہ تعریفی تعریفیں ہو رہی ہوں گی بھائی کیسے بندہ اپنے آپ کو لے ویسے اتنا دے دیا اللہ کہ اوقات ہی نہیں میری آنکھیں اس کے بارے میں اور کچھ کہہ نہیں پا رہا میں بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں مجھ سے مہربانی کریں مجھے بچا مجھے ایسا نہ کر دینا کہ یار کیا کروں اب بہت ماشاءاللہ دونوں بدنی بھی ہیں اللہ شریعت کے معاملات بھی جانتے ہیں تمام چیزیں لے پلیز یہ تو وہ واحد نوٹ ہے عمران بھی جو ہم نے پلے کیا ہے بالکل کیونکہ میں بھی اس سلسلے کی جب انفراسٹرکچر اس کا وہ ڈیزائن ہو رہا تھا ڈیزائننگ ہو رہی تھی میں بھی اس میں شامل تھا ان مدنی مشوروں کے اندر نظریہ گروپ جو ہمارا بن تھا تو کل میری ون ٹو ون بھی ایک رکن شرا سے بات ہوئی کل یا پرسوں بھی ایک, ایک بات ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کا ان کا تھا یہ مجھے کہتے تھے چلو مجھے بتاؤ جس طرح سلسلہ کرنے جا رہے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو میں نے بھر لفتی معروضات ضرور پیش کی یہاں مدین چنگ ناظرین ہمارے لیے ایک سیکھنے کا پہلو ہے امیر اہل سنت کی تربیت کا یہ شاہکار ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ فیضان ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہم کس نیت سے کر رہے ہیں کس انٹینشن سے کر رہے ہیں آج کل ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے تجرب پڑھی ہے تو میں وہ تجد بتاؤں کسی کو بھئی <سلام> آج اصل بھائی صبح میں حجر میں اٹھا تھا واہ سبحان اللہ کیا پیارا موسم تھا ہلکی ہلکی بھار <سلام> برس رہی تھی اور میں باہر جناب نکلا اور میں نے وزو وغیرہ کر کے حجر کی نماز ادا کی ہے اور آپ کے لیے بھی دعا کی ہے اب تحجر پڑھ لی بھائی ٹھیک ہے کچھ معاملہ انسان کے اور اب کے درمیان بھی ہونا چاہیے لیکن آج کل لوگ جو ہے وہ اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں داعت اسلامی کے مدرم دا اسلامی کے مدرم ماحول کا فیضان ہے کہ رکن شورا کا ماشاءاللہ ایسا ذہن ہے اس سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کا یہ سبق ہے کہ ہم بھی جو عام کریں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو فوقیت رکھیں کام کریں کیوں اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے عربي راضی عربي ہو جائے محض عمید. اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اللہ کریب رکن شع کو بھی اطاف فرمائے عمید. اور عمید. ان کے صدقے اللہ تبار تلا ہمیں بھی یہ نصیب فرما یہ اس وقت کی قول ہے سلمان بھائی کہ جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی مدنی چینل کے ناظرین کے عبد الحبیب بھائی نے یہ سوال کیا کہ دیکھیں اب میرے سفر نامے کو ڈسکس کریں گے اب میری واہ ہو رہی ہوگی لوگ مجھے شاباش دے رہے ہوں گے میرے لیے تعریفی گلیمات آ رہے ہوں گے تو کہیں یہ شخصی سلسلہ نہ بن جائے میری ذات کے لیے نہ بن جائے اس سنیریو کے اندر انہوں نے اپنا عبدالحبیب الحبیب بھائی نے ہمیں سعودی پیغام اپنا دیا تھا تو اس کے بعد پھر سلمان بھائی خود بھی ذاتی طور پر میں بھی جانتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے بعد مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور کئی مقامات پر خود کو چھپانے کی بھی نیت اس کے بعد سے مزید بڑھ گئی ہے تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے آج ہم بات یہ ہے کہ شمع جلے تو پروانے آتے ہیں اللہ پھول جو ہے وہ چٹخے تو خوشبو ٹھیک ہیں جی تو بات یہ ہے جب پیر تار نے جو ہے وہ ہیرا تراشا ہے تو اس میں سے چمک بھی اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اب بعد میں مجھے پتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ کالس آپ نے چلانی تھی تو حاصہ لائف میں ہی آپ معاف فرا دیں اب تو مجھے سوچ کے آپ کو کوئی میسج کرنا پڑے گا پتا نہیں آپ کیا کیا چلا دو گے اللہ تعالیٰ کے خلاف سطح فرمایا معاف ہم اپنے سلسلے کے اندر آپ کو وہاں کے مدنی گلدسے بھی دکھائیں گے مدینہ شریف کے یاد رکھیے کہ مدینہ شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلاۃ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ منزارانی متعمدن کانا فی جواری یومن قیامت حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بالکش اور ارادے کے ساتھ میری زیارت کو آئے گا تو روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں اللہ شعب المان کی حدیث مبارک ایک اور حدیث مبارک ہے مدینہ شریف تو ایسی بستی ہے نبی کریم علی السلاۃ السلام نے اس کی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے کے لیے بھی دعائشات فرمائی آئے ہے آئے حضور, حضور علی سلاطلام فرماتے ہیں من منسکر المدینہ جو مدینہ میں رہتا ہو وہ صبر اعلی بلا اور اس کی بلاؤں مصیبتوں پر صبر کر رہا ہو تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کن تو لہن شفی ین و مسلم شریف کی حدیث مبارک فرمایا بروز قیامت میں اس کی شہادت بھی دوں گا گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں یہ وہ فضائل ہیں مدینہ شریف کے مزید مدین شریف کے فضائل کو ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہی رہیں گے چلتے ہیں اپنے کچھ مدنی گلدستوں کی طرف پچھلے دنوں ایک چونکہ مدنی قافلہ گیا تھا مدینہ شریف کی حاضری کے لیے تو اس کے حاضری کے جو مناظر ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پر کیا کیا مدنی کام ہوئے کیا کیا سنتوں کی خدمات کی گئی وہ بھی دکھائیں گے آئیے یہاں سے جو ایئرپورٹ جی بالکل آپ جو کرنے جا رہے ہیں بالکل کسی کو ہونا چاہیے ایک حاشیا میں ضرور ارد کرنا چاہوں گا اجازت آپ کی تو ہم دیکھتے ہیں رکنیشورا سے پوچھتے ہیں حضور تیار ہو جاتے ہیں مجدہ جام فضا جن کی حاج کے لیے فارم جمع ہوئے جن کی قرآن دازی میں نام آ وہ بڑے خوش ہیں وہاں جیسمان اللہ ہم حاج پہ جا رہے ہیں اب وہ بیگ بھی خرید رہا ہے وہ حیران بھی خرید رہا ہے وہ کپڑے بھی خرید رہا ہے اور زیادہ راہ بھی جمع کر رہا ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ جب میں نے واپس آنا ہے تو کس کس کے لیے کیا کیا لے کر آنا ہے اور کس کس نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے اور میں نے اس کو کس کس طرح سے واپس کرنا ہے ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے ایک انداز جو ہے رسول کا بھی ہوتا ہے تو اشاک کا انداز کیسا ہونا چاہیے کچھ اس کے بارے میں پورا فرمائے آج کری لیے بھی تیاریاں تیاروں ساری ہیں جن کے گورنمنٹ سکیم میں نام آ جی وہ تیاری میں ہیں بعض پرائیویٹ بھی کوشش کر لیں کیا فرمائیں گے آپ کاش عاشقوں کا انداز نصیب ہو جائے کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حج کے لیے بہترین زیادہ راہ تکوا ہے سبحان اللہ تو تقویٰ اختیار کرے گا تو یہ بہترین زیادہ راہ ہوگا پورے سفر میں کام آئے گا یقیناً آشقان رسول بھی جائیں گے تو وہ بھی تیاری تو کریں گے احرام تو وہ بھی لیں گے بیگ وہ بھی لیں گے لیکن ان تمام چیزوں میں بھی ایک کیفیت ہوگی ایک ذوق ہوگا کہ یہ تیاری کہاں ہو رہی ہے حالات اپنے لکھا نا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی تھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سرکی ہے تو وہ کیفی ہوں کہ اللہ نے وہ سفر نصیب کیا ہے اور انسان مطلب اصل چیز جو ہے نا ہرمین طیبین کا بالخصوص سفر اچھا تو ہر سفر میں آشقان رسول کا ساتھ ہونا چاہیے مگر حرمین طیبین کے سفر میں اگر با افراد ساتھ ہوں بع اسلامی بھائی ساتھ ہوں جو ہمیں یاد دلاتے رہے حال حضرت لکھتے نا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا جاتے ہیں نا وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے تو بندہ کیفیت اپنے اندر لاتا رہے کہ جیسے جیسے دن قریب آئے دل کی کیفیت بدلے آنسو بہتے رہیں شکر کے جذبات میں ڈوبا رہے اور پھر وہ انداز ہو کہ نیکیوں کا نہیں کوئی سوشا فقط ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے تو اگر یہ کیفیت ہوں گی تو انشاءاللہ سفر میں بھی ذوق رہے گا انشاءاللہ اور برکتیں بھی نہیں ہمارا بھی عمران میں جب یہ تیار ہو رہا تھا تو اس میں بھی جیسے پروسیس ہوتا ہے سارا وہ بھی چل رہا تھا پھر جب پاسپورٹ پر ویزا جو ہے اس ٹیمپ ہو کے آ گیا ٹکٹ جو ہے وہ آ تو یہیں پر مدینہ ہال نہیں باقاعدہ ایک تربیتی اجتماع ہوا جس میں نے بیان بھی فرمایا اور پھر جب اسنائی بھائیوں کو جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ واپس کیے گئے اور ان کے ٹکٹ واپس کیے گئے تو اس میں بھی ایک پرکیف جو ہے وہ انداز تھا کہ وہ بس اب سب تیاری ہو چکی ہے ویزا لگ گیا ہے ٹکٹ ہو گیا ہے اب جانا ہے حضور کی بارگاہ میں تو اس پر بھی جو ہے وہ عشق بہار ہے یہ بھی داؤ کے مدنی ماحول کا فیضان ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اچھا جب تیاریاں ہو رہی ہیں پاسپورٹ مل رہے ہیں بیگ مل رہے ہیں باقی یہ حیرام جو ہے یہ خریدے جا رہے ہیں اور سارا نظام ہو گیا اب وہ دن آ گیا سولہ مئی کا سولہ سولہ اپریل سولہ اپریل کا دن آ گیا سولہ مئی ہے جی مہینہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ مدنی کافلہ پہنچا جی سنح بھائی اپنے اپنے طور پر ایئرپورٹ پہنچے تو اب آپ اس کو کیا بات ہے دل میں نبی کی یادیں لبر نبی کی ناطیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں واقعی اب چلتے ہیں اس مدنی گلدستے کی طرف آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں محمد بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ الحمد للہ سوئے مدینہ روانگی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ قدم قدم پر ادب نصیب فرمائے اور با اور مقبول حاضری نصیب فرمائے چونکہ آپ سب کو ہمارے ٹریول ایجنٹ کی طرف سے ایک ہی جیسے بیگ دیے گئے ہیں تو وہ بیگ ہو سکتا ہے آپس میں مل جائیں تو اپنے بیگوں پر آپ نے اگر کوئی نشانی لگا لی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگائی تو کوئی نہ کوئی نشانی لگا لیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ آپ کا بیگ ہے مجھے اسلائی اسلامی بھائیو اس وقت ہم ایئرپورٹ کے اندر ہیں اور یاد رہے کہ ایئرپورٹ کے اندر بڑے تحمل کا کام ہوتا ہے آ, یہاں پہلے آپ کو ایئرپورٹ کے اندر آ کر ووڈنگ کارڈ لینا ہوتا ہے اپنا سامان جمع کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے امیگریشن اور دیگر سیکیورٹی کے معاملات تو یہاں بڑے تحمل سے وقت گزارنا پڑتا ہے ہمارا کیونکہ مدنی قافلہ کافی بڑا ہے تو دو کاؤنٹرز ایئر لائن والوں نے ہمیں دے دیے ہیں اور اس لائن بھائی ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اگر بزرگ ہوں تو ان کے سامان کو ہم خود اٹھا لیں تو آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بورڈنگ ہو رہی ہے کس طرح پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں اور پھر سامان है ہوتا ہے نیت یہ بھی بتانے کی ہے کہ جو پہلی بار اگر سفر پر جائیں اور خاص طور پہ مدینے کے داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جائیں اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ دکھائیں وہ آپ کے ٹکٹ کو چیک کرتے ہیں آپ کے پاسپورٹ اور ویزا کو چیک کرتے ہیں پھر آپ کا سامان جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں اس وقت ہمارا پورا مدنی قافلہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے آئیے مبارک مناظر دیکھیں انشاءاللہ شاء آگے کے مناظر بھی اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں میری وکل فوکر بتا اب وہ دعا بڑھائی جائے گی جو امیر اہل <سؤال> سنت نے جہاز خیر و حفیع سے جو منزل پر پہنچتا ہے اس کے لیے دعا ادا پرواہی ہے اعوذ بك من الحد من الحبي بك, بك, بك, بك من التتي من التبي بك, بك من الغكي من الغاضي والحك والحرقي والهرم والحرم وعذ بك, وأعوذ بك بتنی اشو اشو ہند باؤ ہند باؤ ارو دھوبی کاموتا این اموتا اموتا ان اموتا اسلامی بھائیوں ذرا سوچیے تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں یہ مدین شریف کی طرف سفر ہے نصیب والوں کو ملتا ہے زندگی بھر یہ ارمان تھا کہ ہم مدینے جائیں گے کہ شیر سنتے رہے دل میں نبی کی یادیں لفبر نبی کی نادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اب اس سفر میں نگاہیں جھکا کر بد نگاہی سے بھی بچنا ہے اور خوب خوبصورت پاک پڑھنا ہے ناز شریف پڑنی ہے اور انشاءاللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اشک بہاتے ہوئے یہ سفر کرتا ہے ہوئے یہ سفر گا جی مدنی چل کے ناظرین کتنا ہی پیارا منظر کتنا ہی پیارا کلام آپ نے دیکھا سنا اور بالخصوص وہ, وہ مقام کے جہاں پر افراتفری ہوتی ہے شور شرابہ ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اس مقام پر آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہمارے مدنی قافلے کو دیکھا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ لانوں میں لگ کے اپنا کام کروا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ کے بعد پھر جب, جب جہاز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کتنا پیارا انداز اپنا عبد بھائی کا تھا کہ وہ دعا بھی پڑھا رہے ہیں اور سب کو پڑھا رہے ہیں ہی پڑھ لیتے سب کو پڑھانے کی کیا حاجت تھی عبد بھائی یہ بھی بتائیں اور ساتھ میں یہ بتائے اسلئے بھائی کتنے تھے کتنے باتیں کرنی بڑی آسان ہے کہ شور شرابہ نہ کریں آرام سے لگے ڈالنا مشکل ہو یہ جب گھر کے آٹھ دس افراد ساتھ ہوں تو پھر پتا چلتا ہے کیا ہوتا ہے کتنے تھے اسلامی بھائی اسلامی بھائی نے کے کے قریب تھے اور اس جہاز میں آپ نے پوچھا کہ سب کو کیوں پڑھایا ظاہر ہے کہ اب گئے ہی سب کے ساتھ تھے تو یاد بھی دلانا تھا کہ یہ دعا موجود ہے اور چینل پر ریکارڈنگ کی بھی نیت یہ تھی کہ اب آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ مدری کے ناظرین جائیں گے تو اب آپ کو یہ دعا کہاں ملے گی یہ بھی بتا دیتا ہوں رفیق الحرمین کتاب کا جو آخری صفحہ ہے ٹائٹل جو آخری کا پیج ہے اس پر یہ دعا موجود ہے جہاز جلنے اور گرنے سے بچنے کی دعا تو یہ ہر بار پڑھا کریں الحمد یہ سنت کا اور دوسرا یہ کہ یا تو سیٹ کا جہاز تھا سوا تو حمید ہے تو وہ ویسے ہی ماشاءاللہ جہاز پہ ایک طرح سے منظر سوا سو ایک جہاز میں تھے اس کے بعد بھی, بھی, بھی سات کچھ پہنچے اس میں ایک سو پندرہ میں تھے اور پھر بعد میں کچھ پہنچے لیکن الحمدللہ نیت یہی تھی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ سفر میں چونکہ ساتھ تھے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران بھائی کے علاوہ جتنے منچ پہ بیٹھے ہیں سبھی ہی ہم ساتھ تھے اگلی بار اللہ صاحب عمران بھائی بھی ساتھ ہوں گے تو لہاں اس میں یہ تھا کہ جب بھی کسی بدری قافلے میں جائیں خاص طور پہ ہرمین تو کوئی ایک دو اسلائن پیسے جو یاد دلاتے کدھر جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو خیارت خیارت دیاری دیاری آجا آجا آجا خیر کے اب ہم نفتو شیطان کے مارے لوگ پلین میں بیٹھے تو جناب کوئی اسکرین دیکھنا شروع کر دے گا کوئی مستی مذاق شروع کر دے گا کوئی فضول باتیں یہ تو وہ کیونکہ اچھا پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مدنی کافلہ براہ راست مدینہ شریف جا رہا تھا یعنی ہمیں اترنا ہی مدینہ ایئرپورٹ پہ تھا تو اب یہ کیفیات بنانی تھی کہ بھئی پورا سفر جو ہے وہ اشک رہے ورنہ ہمارے ذوق ٹوٹے گا تو پھر وہ ذہنی بنے گا اب ہم زندگی پر تو یہ سوچتے رہے کہ جیسے جیسے مدینہ قریب آئے گا تو آنسو بہائیں گے آخر سے کچھ کریں گے دروت پڑیں گے تو یہ ریئلائز بھی کرانا تھا کہ بھائی یہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے آپ دروپ پڑھتے رہیں تلاوت کرتے رہیں ذکر و اذکار کرتے رہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے کے اسلامیہ نے جہاز میں بھی ایک سما باندھ دیا آئے آئے آئے. سبحان اس, اللہ اس اللہ مدنی قافلے کی روانگی سے پہلے مجھے جو آپ ہمارے اسلامی بھائی مبلگین ساتھ گئے تھے ان میں سے بعض کے تاثرات میں آپ سے شیئر کروں گا ان کا کہنا یہ تھا کہ اکیلے جانا چاہیے قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ مدنی قافلے کے ساتھ جائیں گے تو کچھ مربتن کچھ محبت خدمت بھی کرنا پڑ جاتی ہے کچھ وقت بھی دینا پڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی عبادت کا وقت کم ملتا ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہی اسلامی بھائی جب اس مدنی قافلے سے واپس آتے ہیں چونکہ مجھے بھی انشاءاللہ سرکار نے بلانا ہے اپنی بارگاہ میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ عمران بھائی جانا تو مدنی قافلے کے ساتھ جانا اکیلے نہیں جانا وہ شخص کے جو پہلے کہہ رہا ہے کہ مدنی قافلے کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ وہ خدمت کرنا پڑ جائے گی ٹائم نہیں ملے گا وہی وہ آ کر مجھے بعد میں ایک نہیں ایک سے زائد اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر جانا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ ہی جانا جو رقت اور سوز آپ کو یہاں ملے گا اکیلے میں وہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے دعوت اسلامی کے ساتھ سفر ضرور کیا کریں مدنی قافلے کے اندر بھی چاہے وہ مدینے کا سفر ہو یا دیگر ہو ہمارے ناظرین بھی کافی دیر سے ہمارے انتظار میں ہوں گے کچھ کالز اور ایس ایم ایس کو ہم نے ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ یہ تو ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ہمارے سلسلے کا حصہ ہی ہوا کرتے ہیں ہمارے ناظرین ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر سلسلہ کیسے کامیاب کریں گے آئیے ناظرین اب آپ کی آپ سے باتیں کرتے ہیں سلو ارد حبیب محمد افریقہ عبد الحبیب انکل آج کا سلسلہ تو بہت مدینہ مدینہ مدینہ ہے مدینہ شریف کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہر عاشق رسول کے دل میں مدینہ بستا ہے عبد الحبیب انکل آپ سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے تمام گھر والوں کے لیے جلد از جلد مدینے کے حاضری کی دعا فرمائی دی کہ اللہ تعالی ہمارے مدینے جانے کے اسفاق پیدا کرتے کی یہ بات سچ ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت کسم خطا کی ہے حقیقت یہ بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مزید کو جا رہے ہیں جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ رضوان بھائی آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہماری پچھلے دنوں جوہنس برگ میں ملاقات بھی ہوئی ہے یہ مجھ سے آ کے ملے جونس برگ میں وہی رضوان رکھتا رہی کیونکہ یہ ہمارے بڑے پرمننٹ کالر ہیں کے اس کے ساتھ سلام کرنا اور اپنا نام بتانا ماشاءاللہ اور یہ مجھے اپنے گھر لے گئے ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ ضرور گھر آئے تو ماشاءاللہ یہ تین بھائی ہیں تینوں بھائی ماما ہیں ان کے والد صاحب بھی مبنی دعوت اسلامی ہیں جوانس برگ میں اور بہت پیارے بچے ہیں ماشاء ان کو عالم دین بنائے حافظ قرآن بنائے لیکن ریزو سلمان بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ مدینے کی تڑپ ابھی جونسبرگ میں مدنی منہ بہت چھوٹی عمر ہے ان کی لیکن انہوں نے بھی کیا دعا کرائی جانا ہے ایک بچہ مدنی منہ یاد آ پچھلے دنوں ہمارے عرب شریف کے بیمار تھے کراچی کے علاقے میں تو میں ان سے ملنے گیا آم سے اسلائیں جن کے گھر میں مدنی ماحول پریکٹیکل جس کو آپ کے وابست تھے ان کے گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کی عمر جس کو کیا کہتے ہیں وہ باکس کہتے ہیں پیسے ڈالتے دخل بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ایک گلہ لے کر آیا اور وہ گلہ اتنا بھاری تھا کہ اسے اٹھ نہیں رہا تھا جیم پیک تھا اٹھا کے لایا اور اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پھر اس نے کہا اب دوسرا بھی ایک اور ہے پھر دوسرا لے کر آیا وہ شاید تھوڑا سا بھرا ہوا تھا پھر اس کے ابو نے بتایا کہ اس نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ابو ہم مدینے کب جائیں گے مدینے دکھاتے ہم مدینے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ پیسے جمع کرو تو پھر انشاءاللہ سرکار اللہ سرکار بلائے وہ دن ہے آج کا دن ہے وہ بچہ روز اس میں پیسے ڈالتا ہے اس کا پورا گلہ بھر گیا ہے اور اب یہ دوسرا بھر رہا ہے کہ اب وہ اب ہو گئے پورے کہ اب مزیری جائیں گے یعنی اتنا چھوٹا بچہ اس کو جو فکر تھی وہ مجھے اشاروں میں سمجھا رہا تھا اٹک اٹک کے بول رہا تھا یہ بس میرے لیے دعا کر دیں میں نے مدینے جانا ہے میں نے کہا اللہ اس کے صدقے مجھے مدینے بلا کون کہاں تڑپ رہا ہے کس کو کہاں مدینے کی تڑپ دعوت اسلامی نے عطا کر دی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اللہ کو سلامت رکھے دیکھیں شمع وہ ہوتی ہے جو دنیا بھر میں روشنی پھیلے امیر اللہ سنت وہ عشق رسول کی اور بالخصوص عاشق مدینہ ہیں جنہوں نے مدینہ پاک عشق کی وہ شمع روشن کی ہے مجھے میری بات کر رہے ہیں لندن اور پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو آج مدینہ کی رٹ میں جو مدینے کی یاد میں رونا سکھایا میرے شہر میں نہیں ہوں گی ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریں گے اس کو کال سنا محمد شجاد اب تاریخ کر رہا ہوں ماشاء اللہ نورانی نورانی مدنی سفر نامہ دنیا دیا سفرات بندہ جان جانتا ہے بندہ جانتا ہے سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ماشاءاللہ اس پروگرام کی بازگشت سنتا رہا ہوں اور ماشاء اللہ ماہ رمضان اس سلسلوں میں ایک مدنی سفر نامہ سلسلہ بھی ہے اور امید ہے کہ عبدالحبیب بھائی دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاء اللہ ہوں گے عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ شابان الموزم کا مہینہ اور آپ کا سفر مدینہ طیبہ کا بہت بہت مبارک ہو ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی عبد بھائی مختلف سفر کرتے ہیں سنتوں کی ترغیب کے لیے قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ابھی حال ہی میں آپ یو کے سے آئے اس کے متعلق فرمائیے کہ ماشاءاللہ جتنے سفر آپ کا ساؤتھ افریقہ کا بھی سلسلہ دیکھنے کو ملا تو کیسے سفر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے دعاؤں کی درخواست ہے جی بالکل شدہ سے ہم پوچھیں گے اور ہر ملک سے متعلق جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم الگ سلسلہ کیا کریں گے تو اس وقت ہم جب یو کے کا سلسلہ کریں گے تو یو کے کی باتیں بھی آپ کو بہت سارے بتائیں گے بہت سارے مدنی پھول بھی آپ کو دیں گے البتہ آپ میں اپنے ناظرین سے یہ ارض کرتا چلوں کہ یہ چونکہ نیا سلسلہ ہے تو اب اس سلسلے کو مزید آگے کس طرح لے کر جانا چاہیے کس طرح اس سلسلے کو ڈیزائن کرنا چاہیے کس طرح سلسلے کو کرنا چاہیے اس میں ہمیں آپ کے مشورے درکار ہیں آپ فیڈ بیک مدنی چینل کے ذریعے سے ہمیں میل کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ان شاء کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں وہ ہم ہیں مدینہ تو مناورہ مدینہ مدنی کا بنا مدثر سے حج عمرہ اور مجلس رابطہ اور اس مدنی قافلے میں ماشاءاللہ عجل حاج عبدالحبیب الطالی سلام الوالی اور دیگر جو اس مدنی قافلے کے شرکا تھے سلمان بھائی کھولیاں کھلیا علاقے کے تھے کے والے اور ہمارے امام صاحب اسد مدنی انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے نا اچھی ترکیب بنائی ہے مدنی قافلے والوں کی تربیت بھی فرماتے رہے اللہ تعالی مزید ان کو جزا خیر عطا اور طرح کے مدنی قافلے جو ہے ان کی ترکیب ہوتی رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ اللہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کی مدنی, مدنی شریف کی بھی اور دیگر کی بھی نیت فرمائے فائدہ ہوگا اگلی کال عبداللہ تاریخ مجس رابطہ حجازی کا بھی نعت کر رہا ہوں الحمدللہ روزانہ حرم تو یہ میں مختلف ممالک سے قافلے حاضری کی نیت سے آتے ہیں عمرے کی نیت سے آتے ہیں ان میں ترکوں کے بھی قافلے ہوتے ہیں مسر سے بھی आते آتے ہیں से سے بھی قافلے آتے ہیں انڈونیشیا سے بھی قافلے آتے ہیں لیکن ایک قافلہ جو باب المدینہ سے ہمارے الحاظ عبد الحبیب بتاری صلاح الباری کی رہنمائی میں مدینت المنورہ میں حاضری کے لیے پہنچا الحمد للہ جل جب پہلی حاضری کے لیے پیا کا کام دینے والے مصطفیٰ اصل وسلموں کے حاضر ہونا تھا اور الحمد اس میں میں خوش نصیب بھی شامل تھا مجھے بھی اس میں حاضری کی سعادت ملی پہلے تقریباً ایک گھنٹے کی محفل ہوئی اس میں الحمدللہ للہ پرسوز ناطے پڑھی گئیں پرسوز کلام پڑھا گیا التجائیں کی گئیں پھر اس کے بعد بیان ہوا اور الحمدللہ للہ جس خوب ذوق کو بڑھایا گیا اس میں سے بے شمار ایسے اسلامی رہی تھے ایسے اشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جن کی پہلی پہلی حاضری تھی ان کے اشکوار وہ لمحات مزین ذہن سے نہیں اترتے پھر ان کے ساتھ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی سبز گنبد کے بالکل عین معاذہ شریف کے سامنے تقریباً بیس منٹ الحمد حاضری کی سعادت ملی اور حاضری ایسی تھی کہ آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے اور آسمان بھی برس رہا تھا الحمدللہ للہ رحمت برس رہی تھی رحمت تو ماشاءاللہ اللہ احمد اللہ جلدی شیب میں ہر وقت رحمتی رحمت رحمت برس رہی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ باران رحمت بھی برس رہی تھی بارش کے میٹھے میٹھے قطرے بھی الحمد ہم سب کے اوپر پڑ رہے تھے بیس منٹ کی حاضری کے بعد پھر جب مس نبی میں جانے کی سعدت ملی اسلامی بھائیوں کے ساتھ آشقان رسول کے ساتھ تو جس طرف نگاہ اور اٹھاتے تھے الحمدللہ للہ سبز اماموں کی بہار نظر آتی تھی ہر طرف امام ہی امامہ تھا الحمدللہ ان کے ساتھ سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی الحمد اللہ ان کے ساتھ جدہ میں محافل میں جو ہماری شب معراج کی محفل ہوئی تھی اس میں بھی سعادت ملی مکات المکرمہ میں شب معراج کی محفل کی سعادت ملی ماشاءاللہ اللہ جو ذوق جو درد جو عشق اس قافلے میں میں نے پایا بے شمار قافلوں میں میں نے شرکت کی شادت حاصل کی ہے لیکن ایسا ذوق ایسا عشق ایسا درد مجھے کسی اور جگہ سے نہیں ملا اللہ اللہ ہے ایک ہے, ہے رحمت بھی متوجہ ہے تو اس پر مجھے شعر یاد آیا رحمت نہ کیوں ہو طالب دیدار کی طرف اللہ رحمان اللہ خود اللہ. ہے میرے طرف, طرف, طرف دار کی طرف سرحان اللہ بہت پیارا شیر ہے اچھا میں یہ ارد کروں گا جو پی سی آر میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے ارد کروں گا کہ کالس بڑی لمبی لمبی ہے ہمارا ٹائم اور سلسلے کا وقت بہت مختصر ہے بہت سارے ہم نے پیکیجز مدنی گلدستے اور بہت ساری گفتگو بھی کرنی ہے اتنی لمبی لمبی کالیں لیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے مختصر کال سب کو خوش کرنا ہے سب کی کالیں ہم نے چلانی ہیں مختصر جو کالز ہیں یا جو بڑی ہیں ان کو مختصر بھی کر لیں اور اسی طرح عبد بھائی یہ ایس ایم ایس کی بھی بہت بڑی بھرمار ہے جس کے اندر کافی اسلامی بھائیوں نے ہمارے ناظرین نے دعاؤں کا بھی کہا ہے ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ سلام کیا بات ہے مدینے کی میرا گلاب میرا گلاب کا پھول آیا ہوا ہے یعنی عبدالحبیب بھائی اور سلسلہ بھی نہیں ہوں بدنی سفر نامہ اور مزید آگے پھر انہوں نے اللہ نصیب پر دعاون دعاون کی دعا دعا دعا رہے رہے کہ جیسا احمد, احمد رضا بھائی ہیں اپنے باب المدینہ کراچی سے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کالز ہیں عبد بھائی یہ ارشاد فرمائیں ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آپ کا سفر رہتا ہی ہے سب سے پہلے مدینہ شریف میں حاضری پہلی مرتبہ کب حاصل ہوئی مجھے تو میرے والدین بتاتے ہیں کہ میری عمر جب پانچ یا چھ سال تھی جب وہ مجھے حج پر لے گئے تھے لیکن مجھے اس کا کوئی ذہر یاد نہیں ہے اور جب ہوش سنبھالا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میری عمر تیرہ سال تھی یا چودہ سال تھی جب میں اپنی نانی جان کے ساتھ میری نانی جان مرحومہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے غریب احمد فرمائے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی تو میں ان کے ساتھ مدین شریف گیا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں ابھی جب یہ لاس سفر تھا اس میں بھی آپ کے والد صاحب ابراہ جی صاحب ساتھ تھے تو آپ کا انداز دیکھا ہے ہم نے آپ کے کیا محسوسات ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب آپ مدینے میں ہوتے ہیں مدینے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں موسم کو دیکھ کر تو احسان بندی ہونا چاہیے میں جو کچھ ہوں الحمد میرے والد صاحب کا بہت بڑا اس میں کردار ہے مجھے وہ سارے دن یاد ہیں میں بہت ساری باتیں تو اینئر نہیں بتا سکتا مگر ایک اشارہ دیتا ہوں <ساعت> میرے والد صاحب نے مجھے بہت ساتھ رکھا یعنی میں مجھے یاد ہے وہ دن کہ میری عمر شاید دس سال ہوتی تھی اور میرے والد صاحب جدھر جاتے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے امیر <ساعت> علیہ کے پھر لاہور میں آ گئے ابو بھی تو اجتماع میں جانا مدنی قافلوں میں جانا اپنے دوستوں میں بھی جانا ابو اپنے دوستوں میں بھی جاتے تھے نا تو مجھے ساتھ رکھتے تھے یہاں تک کہ دوست میرے ابو کا مذاق اڑاتے تھے یہ مجھے <ساعت> وہ جمعے بھی یاد ہیں کبھی کبھی کوئی باتیں یاد رہ جاتی نا کہ تم ہر وقت اس کو کیوں ساتھ رکھتے ہو لیکن انہوں نے ماشاء مجھے ہر وقت ساتھ رکھا تو یہ مجھے وہ احسان ہے کہ الحمدللہ للہ آج میں جو بھی ہوں اور پھر انہوں نے امیر علیہ سنت کے حوالے کر دیا سبحان تو آج وہ الحمدللہ للہ شریف جانا یعنی یہ مدین شریف کا بھی راستہ جو بنا یقیناً ماں باپ کا ساتھ نہ ہو فیملی سپورٹ نہ ہو یعنی ہمارے الحمدللہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سرکار کے کرم سے جاتے ہیں میرے والد صاحب تو الحمدللہ ایک جڑ مہینہ کراچی رہتے ہیں پھر مدینہ شریف چلے جاتے ہیں ان کا تو زہر بھی یہی ہے کہ مدینے میں رہ جاؤں گا وہ باپ کی طرف سے جو موٹیویشن ملتی ہے نا فیملی کی طرف سے جو موٹیویشن ملتی ہے کہ پوری فیملی کا ایک ہی رُخ اگر ہوگا کہ سبھی بچے بچے نہیں مدینے جانا ہے اور کہیں نہیں جانا پھر وہ ذوق بن جاتا ہے ورنہ آپ کوئی گھر میں کہ نہیں میں نے یورپ جانا ہے کوئی کہ میں نے جناب کہیں اور گھومنے جانا ہے پھر ایک بھائی کہے مدینے جانا تو وہ نہیں پوری فیملی اگر بس مدینہ مدینہ کرتی رہے نا تو بچہ پیدا ہوتے ہی جانا اس کا بھی پھر روان تھے الحمد جو ذوق ہم نے مدینہ شپ میں جو ہماری محفل ہوئی تھی کمال زوک تھا یعنی کہ حج صاحب کے والد صاحب کا جو ناد سننے کا جو ذوق ہے یعنی کہ میں اپنی کیفیت بتا یہ دلی کی بتا اس وقت بھی مجھے بہت ذوق ملا تھا ہماری مدین میں محفل ہوئی تھی تو اس کے بعد اشرف تو لے گئے تھے تو بعد میں ویسے ہم لنگر چل گیا ہمیں لنگر کھا رہے تھے اشپ کہتے ہیں یار کلام اپناد پڑتے ہیں تو میں نے کلام شروع کیا تو ان کا ایک زوک بن گیا اچھا وہ جو ان کا زوک تھا نا اس زوک نے جو ہماری محفل محفل ختم ہونے کے بعد جو دوبارہ محفل دوباری کمال زوک تھا وہ اسلام بھائی آنکھوں کے اش جاری تھے ان کو دیکھ کر مجھے ایک ذوق ملا ایک عشق ملا پھر حمزہ رضی اللہ کے مزار میں جب حاضری ہوئی وہاں پر بھی وہاں پر ان کو دیکھ کر ایسے ان کی ناتنے کی کیفیت ہوتی ہے آمد. کہ انسان کا عشق وہ مزید تازہ ہو جاتا ہے امیر لسنت کا فیضان ہے بالکل داخت کے مدنی ماحول کی بہار ہے اچھا یہاں اس سفر کے اندر مدنی کے ناظرین کے میسیجز آپ کے پاس بھی ہیں کچھ میسیجز میرے پاس بھی آ رہے ہیں یہ ہے جی مدنی سفر نامے سے متعلق آپ کی بے ریا سوچ کو مشاہد رضوی کا عقیدت بھرا سلام بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے دعا کیجئے کاش ہمارا بھی سفر مدینہ آپ کے ساتھ ہو آمین جی آمین مرحبا یہ شعر ہے جی ہے عشق و محبت کا دعوت کا خزانہ ہے عشق و محبت کا دعوت کا خزانہ ہے مدنی سفر نامہ یہ مدنی سفر نامہ شیر بھی جی اس پر آ گیا بھا جی اللہ جی, جی, جی بات خیر میں جی شعر بھیجنے والا صاحب جو ہے یہ شاعر بھی ہیں اور یہ عالم دین بھی ہیں سبحان اللہ اچھا اس سفر میں سلے کا حصہ بنائیں گے ان اشار کو جی ان شاء اللہ ان اشار کو ہو سکتا ہے سلسلے کا حصہ بنائیں گے مدینہ مدینہ مرحر یہاں یہ بھی بتائیے ابھی اس سفر میں آپ کی سیکنڈ جنریشن کہیں گے اور آپ کے والد صاحب کی تو تھرڈ ہوگی نا یہ بھی آپ کے ہماری چار والد صاحب آپ کا بیٹا پوتی کیا آپ اس پر کیا آپ کا ایک ساتھ جا رہے ہیں تو ہم نے غالباً مندی کو نسخہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ میں عبد الحبھائی یہ بھی ایڈ کروں گا کہ آپ جیسے ہمنا سلمان بھائی نے فرمایا نا کہ والی صاحب ساتھ تھے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہیں واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا ساتھ ہو تو اس کے سامنے بولنا اس کے سامنے اپنی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرنا آپ جیسے ناظرین میرے سامنے ایک طرف تو قبلہ سلمان صاحب ہیں ایک طرف قبلہ رکن شرا ہیں امام صاحب ہیں پھر یوسف بھائی ہیں تو میرے لیے بولنا تھوڑا باقی مشکل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رکن شورا کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں تو اپنے والد صاحب کے سامنے اس طرح مدنی قافلے کو سنبھال لینا سارے معاملات دیکھ لینا پھر شورا کے معاملات کو دیکھ لینا ابو نے کبھی بھی جو ہے نا وہ والد والا کردار رکھا ہی نہیں دوست نہیں سب کے دوست ہیں پوچھیں سے وہ سب سے اس طرح ملتے ہیں وہ سب کے دوست بن جاتے ہیں اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے اور یہ امیر اللہ صدت کا یہ بھی انداز ہے نا پیار محبت دھل مل جانا تو ابو نے بھی کبھی ایسا نہیں رکھا کہ وہ بلکہ وہ ہمارے ہمیں ہمارے ساتھ تو بوجھ کبھی نہیں بنتے الحمدللہ للہ سپورٹر ہی بنتے اللہ ان کو ہمت دے صحت و عافیت دے تو الحمد خوشی ہوتے ہیں وہ بعض اوقات خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ سب کی تربیت کرتے ہیں اور دیروں بھول جاتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کی دعائیں الحمد اللہ جی کچھ پہ مدنی گلدستے کو شامل کر رہے ہیں آپ کچھ جی, اور جی. سوچ رہے ہیں نہیں نہیں مدنی جی. اگر جی. ان کی پوتی والا مدنی گلدستہ وہ ہے تو اس کو اگر شامل کر جو, جو بھی دی دی فرمائیں ابھی مدین شریف کے جو حاضری کے تربیت کے مدنی پھول جو بیان کیے گئے تھے وہ والا مدنی گلدستہ دکھائیے اس کو ان شاء کو دکھاتے ہیں وسلم اقلی طرفلام فرماتے ہیں منظار قبری و شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو آج کس زبان سے شکر ادا کرے خدا کی قسم شرم سی آ رہی ہے اپنے اپنے گنا یاد آ رہے ہیں اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں اپنی دل شردیاں یاد آ رہی ہیں دنیا میں ایک بار بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا دو چار بار بات نہ مانے ہم اسے بو نہیں لگا کے گھر بلانا تو دور کی بات ہے ذرا سوچو تو صحیح خطائیں خطائیں جرم ہی جرم غفلتیں ہی غفلتیں مگر نبی پاک نے پھر بھی ہم کو اپنا مہمان بنایا پھر بھی مدی بلایا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے اتا میں نہ کی آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے اتا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کھیتی کھا کبھی پالتا تم پہ کروڑوں درود آقا کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا تم کہو دامن تم پہ کروڑوں درود آکا کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے خطائے گنا غفلتے لے کر آئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ عبادتیں لاتے ہیں کچھ درودوں کی سوغات لاتے نبی یہ پاک کی بارگاہ میں کچھ نیکیوں کے تحائف لے کر آتے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے آ گیا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے ایک بزرگ فرماتے سوچو تو صحیح کدھر آئے ہو اگر ساڑھے چودہ سو سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے ہیں بزرگ کہتے ذرا غور کرے ہم وہاں آئے ہیں جہاں فرشتے آنے کو ترستے جب وہ راستے ہیں جب فرشتے پہرا دیتے ہیں ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام آتے ہیں ایک ہی بار زندگی میں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل بار ناز میں آہستہ بول قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل کس طرح پاؤ رکھے یا صاحب بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں کوئی سجدوں کی کسو ہے کوئی زیادہ p محمد شفیق انجم اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں الحمد للہ ماشا اللہ رکن شدہ کی کال سن کے بہت سارا میسج سن کے ماشاء بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسے ذہن ملا کہ کام بندہ کوئی بھی نیکی کرے تو اپنا اپنے آپ کو چھپائے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ شورا کے مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیتیاں چھپانے کی کوشش کروں گا میرا رقر شرا سے سوال یہ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ نیکسٹ سفر میں دینا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلے میں بھی ان شاء اللہ حاضر ہوں گا اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیجیے جی ابھی بہت, بہت سارے ناظرین کی یہ تمنا ہوگی کہ یہ اس طرح کی کال آئیں گی ایک ہی بار جواب دیتا ہوں دیکھیے ہمارا دعوت اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مدنی قافلے بنائے جائیں تو شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں آشکان رسول جمع ہو جائیں دراصل یہ وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو مدنی مذاکروں میں یا ہمارے یہاں کے سلسلوں میں ٹکٹس ملتے ہیں اور مدنی چینل کے مدنی عملے کے بھی بہت سارے اسلائیں بیٹھے تھے تو ان کی دل جوئی اور یوں سمجھے کہ ان کی برکتیں لینے کی نیت سے میں ان کے ساتھ چلا گیا ورنہ نارملی جب حرمین طیبین بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس طرح مدنی قافلہ بنا کر میرے لیے جانا ممکن نہیں ہوتا البتہ اس پورے سلسلے سے سمجھنا یہ ہے سیکھنا یہ ہے کہ ہم جب بھی حرمین طیبین جائیں بالخصوص ہم علما عاشقان رسول مبلغین ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت کے ساتھ جائیں کوئی ر... کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو کوئی سکھانے والا ہو مسائل بھی بتانے والا ہو وہاں کے آداب بھی بتانے والا ہو تو یہ اصل مقصود ہے ظاہر میں کیا میری اوقات کیا دعوت اسلامی میں ایک سے مبلغین ہیں علماء ہیں اور آشقان رسول ہیں تو آپ جہاں سے بھی جائیں کوشش کریں کہ کوئی ایسا ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی کیفیات آپ کو زیادہ سے زیادہ ملیں گی ان شاء اللہ جی مدنی نامہ سلسلہ شروع کیا گیا بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس میں خصوصی طور کے حاجی عبد الحبیب کی شرکت مکحبہ اور سلمان بھائی کی ماشاء اللہ حاضی صاحب دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی ہم سب کی بےما جی سب شریف سے الحمد للہ سفل رکنے شرح حاجی عبد الحبیب اطاری دامد برکات العلیہ کے ساتھ ذہنی آزمائش کا مدنی قافلہ پچھلے دنوں حرمین تجیبین کے مبارک سفر پر تھا اللہ جل کے کرم سے مجھے بھی کچھ وقت ان مدنی قافلے والے آشقان رسول کے ساتھ گزارنے کی سعدت حاصل ہوئی محمد یقینا محمد یہ بڑا بابرکت مدنی قافلہ تھا اس میں عجیب سی روحانیت تھی ان کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے تھے یہ بڑا پرکیف مدنی قافلہ تھا بار بار اللہ جل ان رسول شاء الج کی بعد باتین اللہ کو قبول کال میں تو چلا دیں پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف آئے میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے میں سردار آباد فیصلہ آباد سے مدنی سفر نام واہ کیا بات ہے اس سلسلے کی اللہ عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے بہت شکریہ کالس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا وقت بہت مختصر ہے سلمان بھائی آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ میری بھی ملاقاتیں الگ سے رہی ہیں عبد الحبیب بھائی کے ساتھ جی کچھ الگ سے مشورے بھی رہے ہیں جو دیگر کے ساتھ نہیں تھے آپ کو خصوصیت حاصل تھی وہ کیا تھی اور کیا اس میں آپ بیان کرنا چاہ میں نے جی ایک چیز جو سیکھی نا جی سفر کے دوران جی اس مدنی قافلے کی برکز سے رکن شورا کی صحبت خیز اثر کی برکز سے وہ پیشن سیکھا اچھا صبر مجھے یاد ہے چونکہ ہمارا جو فلائٹ تھی یہ بایا فلائٹ تھی پہلے ہم یہاں بابل مدینہ سے ٹیک آف ہوا دبئی پھر دبئی سے آگے ٹو ورڈ مدینہ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مدنی کافلہ ہو پھر آپ سمجھتے ہیں جہاز کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے اب اس میں اگر کوئی بندہ مس ہو جائے ایسا ہی سلسلہ ہوا کہ دبئی ایئرپورٹ پر کوئی فرد مدنی کافلے کا وہ مس ہو گیا اب مل نہیں رہا بھائی کھانا رونے میں ادھر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اور جہاز کے ٹیک آف کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اب وہ ہم نے پہلے وہاں سے نکلنا تھا اپنی پیرس دے کے آگے بس میں بیٹھنا تھا بس ने گھوم کے جہاز کے پاس اتارنا اب بندہ مل نہیں رہا اب رک نہیں شرا مطلب میرے کافی بھی ایک طرح سے تھے تو اب اس میں میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بالکل جو مسنگ پرسنس ہے نا ان کو کوئی یہ نہیں بولا کیا تمہاری یہ کل کام نہیں کرتی کدھر سے اٹھ کے آگے ہو کوئی پتا نہیں ہے جہاز چھوڑ کے چلا جائے گا یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا ایک بار اچھا پھر اس کے بعد ایک اور مقام ایسا آیا اب دیکھیں تیار ہے اپنے سفر کے لیے جا رہی ہے نماز کے لیے اترے نماز پڑھ کے دوبارہ بس میں بیٹھ گئے اب بس چل پڑی ایک ہاں جی ایک روکے روکے گاڑی دوکے گاڑی دوکے۔ روکے کیا ہوا جی میرا بیگ رہ گیا پیچھے ادھر بیگ رہ رہا بیگ میں کیا پاسپورٹ بیگ کے اندر ہے۔ اب آپ اور کرے جی سب سے آم چیز پاسپورٹ بھی ہے پھر رقم بھی بیگ کے اندر ہوگی ٹھیک ہے بیگ بڑا قیمتی ہوتا ہے سفر کے دوران بھارت اب جناب گاڑی رک گئی جی آپ کے بعد گاڑی رک گئی جی تو اب گاڑی پیچھے تو آ نہیں سکتی موٹر وے روڈ ہائی وے روڈ ہوتا ہے ریورس آپ نہیں کرا سکتے اب کیا ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے وہ روکیے ڈرائیور تھا پھر اس بھی وہاں سے اترا وہ پیچھے وہ بھاگ ہے جا رہا ہے جیسی بات گاڑی تھوڑی آگے آ تھی تو اس پر رکنے کی شروعات مدنی پھول دیا کہا کہ مدنی کافلہ جو ہے یہ کا ایک نام ہے اس پر بھی یعنی سے کوئی وہ یہ نہیں ساری بس تمہارے آپ انتظار میں کھڑی ہے کوئی تمہیں پتا نہیں ہے کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں وہاں سے بھی میں نے الحمد یہ سیکھا کہ مجھے بھی یہ پیشن اپنی ذات میں لے کر آنا ہے پھر ایک اور مقام آیا اچھا بس کا ڈرائیور جو تھا نا جی وہ اونگ رہا تھا تو چونکہ ہم مدینہ شریف سے ایسے سفر بھی رہے کہ ہر میں مہینہ سے باہر دو سو کلو سے باہر آپ چلے جائیں تو پھر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بکی شریف پھر نہیں ملے گا یہ سب نے بتایا تھا کہ دو سو کلو کے اندر اندر اگر کچھ ہو گیا آپ کو زندگی ختم ہوئی تو بکی شریف جو ہے وہ مل جائے گا آپ دو سو کلو سے بھاگے گئے نا تو وہ ڈرائیور اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا سب ڈرائیور کو نیل آ رہی ہے کچھ اور نہ ہو جائے اچھا رکنے شورا نے ڈرائیور کی خیر خواہ میں گاڑی رکی ایک جگہ پر ڈرائیور کو یہ کہا کہ آپ یہاں اگر آرام کرنا چاہیں تو آپ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ آرام کر لیں آپ یقین مانیں اس ڈرائیور کا انداز اتنا دلادار تھا اتنا دلادار تھا کہ کیا بیان کریں کیا لیکن کوئی یعنی انہوں نے آپ دیکھیں ایک بندہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہماری اگر تھوڑی عزت ہے ہمارا تھوڑا منصب ہے مقام ہے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بندہ بات کر لے بات کر کے جائے کہاں اس کو فوراً پورا پورا کرتے ہیں بلکہ ساتھ میں کچھ بڑھا کے اس کے اوپر ڈال کے بھیجتے ہیں اس کو नहीं। لیکن नहीं। नहीं। الحمدللہ یہ ہم نے سیکھا امیر سنت کی صحبت کا فیض الصر دیکھا اس نے شلاق کا انداز دیکھا انہوں نے ڈرائیور سے کوئی ریجنی والی بات نہیں کی ننکا ٹھیک ہے نیچے آ ہم بعض آپ نیچے اترے تو یہ ایک چیز جو میں نے بڑے غور سے دیکھی اور جس کو آبزرو کیا کہ پیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے برداشت ہونی چاہیے اور اس مبارک سفر کے اندر تو ضرور ہونی چاہیے مجھے اس سے پہلے بھی خبر ملی تھی عمران حاضری کی لیکن یہ جو چیز ہے نا پیشن یہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں تو یہ پیشن اس کو اپنا کر کے رکھیں صبر یہاں پر بھی کریں تو اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ اللہ اور سفر مدینہ میں اگر بندہ سبر کرے گا تو جی سفر مکہ میں سفر کرے گا تو اس کی الگ سے جو ہے وہ باہر گا نا ملوان بھائی, بھائی, ملوان بھائی, بھائی, بھائی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ظاہر یہ تو دعوت اسلامی ہی کی تربیت کا حصہ جی جی ہے جی قرآن پاک میں احادیث میں تو جدال سے بچنے کا حجم فراہتن حکومت حج میں جھگڑا نہ کرے اور اچھا صاحب بار شریعت نے تو یہاں تک لکھا کہ فرشتے انسانی صورت میں آ کر حاجیوں کو آزماتے ہیں کہ ان کا صبر ہے کہ نہیں کہیں وہ الجھ تو نہیں پڑتے جدال تو نہیں کرتے تو اس سفر میں تو ویسے ہی آپ کو آزمائش ہوگی اچھا ان تینوں مواقع پر اگر ہم اس کا بالکل تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیں کہ اگر ہم لڑ پڑتے اس اسلامی بھائی کو کہ جس کے ساتھی کھو گئے تھے وہ تو ویسے ہی پریشان تھا ایئرپورٹ پر اب हुँ. اس کو اور برا بھلا کہا جاتا انہوں نے زندگی میں ایئرپورٹ ہی پہلی بار دیکھا تھا ان بچاروں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا تھا اگر کوئی اسلامی بھائی ایئرپورٹ پہ جائے اور عام انسان ہو تو وہ بھول, بھول جاتا ہے تو اب اس کو ڈانٹنے سے تو بندہ نہیں آ جائے گا الٹا وہ ناراض ہو جائے گا آج हुँ. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا हुँ. یار हुँ. میں تو ان کے ساتھ گیا تھا سب کے سامنے دلیل کر دیا فائدہ کوئی نہ ہونا ہوتا دل الگ ٹوٹ جاتا آپ کی عزت الگ چلی جاتی بالکل اسی طرح اسلائڈ بیک کا بیگ رہ گیا اسے جان مجھ کے تو نہیں رکھا تھا اچھا میں اکیلا تو اس بس میں نہیں سفر کر رہا تھا نا لیکن لاپرواہی تو کہہ سکتے نا آپ بات انسان ہے اتنا بڑا مدنی قافلہ ہوتا ہے اللہ کا شکر میں تو ادا کیا کہ ایک کلومیٹر بعد یاد آ گیا اس کو اگر اس بیچارے کو سو کلومیٹر بعد یاد آتا تو بس کیسے موڑتے واپس کیسے جاتے اس ڈرائیور کو مناتے کیسے کیسے یاد رہتی یہ تو کا ہی مقام تھا کیونکہ پاسپورٹ کا گم ہو جانا چلے مدنی سفر نامہ ہے تو یہ مدنی پھول دے دوں پاسپورٹ آپ کے سفر میں آپ کی جان ہے آپ کی ہر چیز دوسری مل جائے گی پاسپورٹ ہو گیا تو آپ بہت تکلیف میں آ جائیں گے تو پاسپورٹ کی حفاظت اور پاسپورٹ بیگ میں نہ رکھا کریں یہ میرا مدنی پھول یاد رکھیں پاسپورٹ کسی ہینڈ بیگ میں نہ رکھیں کسی لگیج بیگ میں نہ رکھیں پاسپورٹ آپ کے جیب میں ہونا چاہیے جیب کہیں نہیں رکھتا انسان میں ایک صاحب کو جانتا ہوں مکہ مدینے میں انہوں نے جو احرام کا بیلٹ ہوتا ہے نا اس میں سارے پاسپورٹ فیملی کے اور ان کے پاسپورٹ تھے اور اس میں انہوں نے تمام اپنے پیسے اس سارے رکھے تھے اور وضو خانے پر جا کے انہوں نے وضو خانے پہ اتارا اور وضو کیا اور ایسے ہی آ واپس واپس گیا تو بیگی گائے اب یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کو کتنی تکلیف ہوئی کتنے دن تو وہ پا... احمد طیبین میں رہے نئے پاسپورٹ باہر نکل پاسپورٹ تو نہیں بنتا گئے آؤٹ پاس بنتا ہے اچھا اور ہزاروں لاکھوں روپے ان کے کھو گئے لاکھوں روپے کا نقصان پاسپورٹ جس ملک کے کھوئے اس ملک نے دوبارہ پاسپورٹ بھی نہیں دیا ان کو اوہو بہت سارے پرابلمز ہوئے اوہو پھر اوہو پتہ اوہو نہیں کس طرح ان کے مسائل حل ہوئے اٹس ناٹ ویری ایزی پاسپورٹ آپ کا کھو جانا آپ کو بہت بڑی تکلیف میں ڈال دے گا تو یہ حج پر جا رہے ہیں انشاءاللہ زائرین ہی, ان کو سمجھائیے گا وہ بڑا اچھا کرتے ہیں مولم پاسپورٹ لے لیتا ہے بہت لوگ بڑا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاسپورٹ بھی لے ہمیں کارڈ اچھا دے صحیح کرتے ہیں کیونکہ ہمارے افراد جو بےچارے پہلی بار اس پہ جاتے ہیں وہ پاسپورٹ کو بھی ایک کتاب سمجھتے ہیں کہیں نہیں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بوالی میں اچھا پاسپورٹ لے لے تاکہ واپسی میں ایئرپورٹ کے وقت ہاتھ میں جائے میں پاکستان تو وہ ٹھیک ہے دھ... بہرحال یہ تمام چیزیں اب اسی ڈرائیور سے اچھا اب اس ڈرائیور سے ہم لڑ پڑیں میرے ساتھ تو پچاس کا بدری کافلا تھا ٹھیک تھا سارے یاد کرتا چلتی اس کے بعد ہم آگے کیسے جاتے تو یہ تو کرنا ہی نہیں تھا کسی کا ڈرائیور کی نیند تو اڑتی نا توڑھا ہوں نمائندگی کس کی کر رہے ہیں دعوت اسلامی کا امیج ان کی نظر میں کیا جاتا اگر ہم لڑ پڑتے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں یہ طور پہ ہوتا ہے نرمی آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے بالکل بگڑ جاتا ہے اور یہ بہت سارے مدنی پھول مدنی چلن کے ناظرین آپ سیکھ بھی رہے ہیں مزید آپ کو سکھاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے کو مدینہ شریف کی حاضری سے ہی کنٹینیو کریں گے اور پھر مکہ شریف کی حاضری ہے نبی کریم علیہ اصلاۃ اسلام کے دربار میں حاضری ہے رقط انگیز مناظر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم نے آپ کو وہاں کے مدنی کام بھی دکھانے ہیں مگر ابھی چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت گیارہ بجے تک ہے اور ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے اختتامی طور پر عبد بھائی کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے ایک سوال امام صاحب آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی آیا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ لوگ کب گئے تھے اور کیا کیسی تھی میں ذرا جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں انہی سے لیلیں پر جواب اچھا رہے گا پھر میں اچھا جی امام صاحب جی امام صاحب اختتام میرا ایمن تو آپ کی پہلی حاضری بھی اپنی دعوت اسلام کی برکت سے الحمدللہ اور بحدی بے کا جو سلسلہ ہوتا ہے ذہنی ازمائش تو اسی کی برکت سے پہلی حاضری نصیب ہوئی تھی اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو انسان الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا پہلی جو حاضری تھی وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلام کی مدنی ماحول کی برکت سے اور جو بحدی بے کا سلسلہ ہوتا ہے ذہنی ازمائش اسی میں اس کی برکت سے ترقی بنی تھا الحمدہ اور جو کیفیت تھی پہلی حاضری کی وہ تو انسان بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار یہ سارت نصیب فرمائے بار بار مکھی منتری کی حاضری نصیب ہوتی رہے اب میں بھی کر ہوں جی بالکل بھی آپ نے پوچھ لیا ڈبل سوال ہے جی جی آپ چھوڑیں گے نہیں آپ جی دو ہزار پانچ میں جب میں جامعہ المدینہ میں تھا الحمد تب جو ہے وہ سارت میری تھی اور حاضری کسے کہتے ہیں یہ ابھی جو ہے وہ پتا چلا ہے اور یہ ayewa. ابھی دیکھا ہے داود اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار میں عمران بھائی جب سے سلسلہ چل رہا ہے رکن شدہ کی باتیں مدنی پھول ہم سن رہے ہیں ایک کالر با... کے تاثرات بھی ہم سن رہے ہیں میں ایک بات پر غور کر رہا ہوں وہ اس پر غور کر رہا ہوں کہ امیر ارسنت کے تربیت یافتہ داود اسلامی کے مدنی ماحول کے منجے ہوئے بھائی کے ساتھ اگر آپ کو سفر کرنے کی سہارت ملے تو اس کی ایسی ایک برکت ہے روحانیت वाँ ہے امیر وسنت کے ساتھ سفر کا عالم کیا ہوگا جنم مدینہ کا عالم صحیح سبحان اللہ چل مدینہ کا جو دور تھا اس وقت کے اسلامی بھائی جنہوں نے چل مدینہ کی سعادت حاصل کی اب بھی ملتے ہیں تو اب بھی کئی مرتبہ ہم تو اس وقت بچے تھے اور زور تو برادر اس وقت بھی تھا لیکن اب بھی ملتے ہیں وہ اسلامی بھائی تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں سبحان اللہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں یہ وہ لوگ, لوگ سے جنہوں نے سفر کیا امیر السنت کے ساتھ امیر السنت سے مدنی کافلہ پیدان مدینہ سے ایئرپورٹ کے لیے چلتا تھا ناخو سے نہیں جاتا چینل ہوتا ارے الحمد للہ میں تو ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ الحمد جب یہ بدری قافلہ بنتا تھا تو ان مدنی مشوروں میں شرکت کی کئی مدنی مشورے ہمارے گھر میں ہی ہوئے تھے کبھی ہج کے قافلے بنتے تھے تو وہ تو انداز ہی اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کا درہ بھی نہیں ہے وہاں تو بیگ آتا تھا تو الگ رونا ہوتا تھا تو الگ رونا ہوتا تھا تصبیح آتی تھی طواف کی تو الگ یادیں ہوتی تھیں امیر تو امیر لسلے تو پھر خصوص سلمان بھائی کاش میں کہتا ہوں بس کو کوئی ہمارے پاس منظر ہوتا کہ جو ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے منظر ہوتا خاص طور پر جب پاپا ایئرپورٹ کے اندر جاتے تھے نا تو حجی مشتاق پڑھتے تھے میرا سلام, سلام, سلام, سلام اے اے سلطان میرا سلام کی سلطان سلطان سن کہنا محبوب کی بیا سے میرا سنام کہنا یعنی کئی سال میرا ہے پندرہ سال سے زیادہ امیر علیہ سنت کنٹینیو حج پہ لے جاتے رہے تو ہر سال میں مدینہ ہوتی ہر سال یہ مدنی قافلہ بنتا اور اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے جو مناظر ہوتے پھر حاجی کیمپ کا ایئرپورٹ الگ تھا حج ٹرمنل الگ تھا ہزاروں سینکڑوں ہزاروں آشقان رسول لازم تھا کہ ہم سب نے جانا ہی جانا ہے اور باپا کو احرام کی حالت میں الوداع کرنا ہے تو ایک بار امیر اللہ سنت شپ کے ذریعے تشریف لے گئے جہاز کے پانی کے جہاز میں تو شہید مسجد سے کیماڑی پورٹ کا پورٹ یہاں پر تھا تو یہاں شپ لگتی تھی مدنی سفینہ جو تھا تو اب وہ جو نات ہے نا خوشا جھومتا جا رہا ہے بہت جائیں گے انشاءاللہ مدینہ یہ اس اس سفینے میں لکھی گئی تھی یا اس سفینے کے سفر کے وقت لکھی گئی تھی میں ابھی باتیں کر رہا ہوں نا میرے ذہن میں وہ تمام یادیں تازہ ہیں کہ جب مدنی کافلہ بالکل ہم پورٹ تک پہنچ گئے نا سامنے جہاز نظر آ رہا ہے کیونکہ ایئرپورٹ پر تو جہاز نظر نہیں آتا تھا یہ تو پانی کا جہاز سامنے نظر آ رہا ہے جس میں حاجی جا رہے ہیں اور جو امیر نسولت گئے نا تو آشوقان رسول کی ایسی کیفیت تھی کہ کئیوں کو پکڑنا پڑا ورنہ وہ پانی میں گر جاتے ہیں ایسی چیخیں بلند ہو رہی تھیں ایسے اشک بہ رہے تھے تو یہ فرام دا اسٹارٹ یہ جو ساری کیفیات ہماری ہے نا یہ جو جہاز نے یہ جو جہاز کی آپ نے بات کی مجھے یاد ہے اس وقت کے مناظر اگرچہ میں بچہ تھا لیکن سنا ہوا ہے ہم نے آپ جیسے مبلگین سے وہ بہت سارے ہمارے مبلغین جہاز پر شاید سوار بھی ہو گئے نہیں کو سوار ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے سنت کی مدد سے امیر علیہ سنت خود بھی ایک طرح سے آلموسٹ بے ہو جاتے تھے تقریباً باپا جو جب بھی اندر گئے نا ایئرپورٹ کے تو اپنے حواس میں نہیں اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تھا یعنی کی جو کیفیت اچھا پھر یہ صرف جاتے وقت کیفیت نہیں پھر یہی استقبال جب امیر واپس تشریف لاتے تو جو آنسو کی جھڑی ہوتی تھی میری امیر سے ہربین طیبین میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے ایک حج پہ میں تھا اور امیر علیہ سنت بھی وہاں جلوہ فرما تھے تو میری اس کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی تو ایک بار تو جس دن احرام حج کا پہنا تھا اس وقت ملاقات ہوئی اور پھر امیر علیہ سنت کی واپسی تھی تو اس میں میں نے امیر علیہ سنت کو وہاں جدہ شریف میں دیکھا تھا اور جو باپا کی کیفیت تھی اور وہ یعنی مدینہ شریف سے جب واپسی کا وقت قریب ہوتا تھا اس وقت سے پتلے مدینہ لگتا تھا کسی سے بھی بات نہیں کرنی تین چار دن اور پھر روتے روتے روتے کراچی پہنچنا ایئرپورٹ پر جب آشقان رسول پہنچتے تو وہاں بھی ہنچکیاں بندی ہوتی ہیں پتہ نہیں کتنا آنسوؤں کو خزانہ ہے میرے اللہ سنت کے پاس کہ ختم ہی نہیں ہوتا اللہ اس میں اور برکت دے اور اس کی ہمیں بھی برکت عطا فرمائے تو ہجر فر مدینہ کیا ہے شوق مدینہ کیا ہے یاد مدینہ کیا ہے فراق مدینہ کیا ہے یہ سب ان کے در سے سیکھا ہے اخلاقی سب کی ہمیں یہ نصیب فرمائے جی بالکل ہیں بہت سارے آشکا رسول ہیں ہمارے ماحول میں اور بڑی کئی ذمہ دار ہمارے نگرانی شورا نے کئی سفر کیے ہیں تو بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ اس کو کبھی کنٹینیو کریں گے چل مدینہ کی یادیں ایک بات بتا دوں جی نگرانی شورا نے کچھ ہی دن پہلے بتائی ہے کہ امیر جب سفر مدینہ سے واپس آتے تھے <سلام> تو کہ وہ غم بالکل مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے جامعہ المدینہ کا دور تھا دور طالب علمی تھا تو جامعہ کے اسلامی بھائی بھی جاتے تھے اور میرے لیے سنت کو رخصت کرنے کے لیے چند ایک بار ایسا بھی ہوا کہ واپسی کی گاڑی نہیں ہوتی تھی اب دور طالب طالب علمی تھا جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپسی پر ہاں میں تھا اور میرے ساتھ ایک اسلامی تھے آ, اب گاڑی نکل گئی جامعہ کی اور کوئی واپسی کا سفر بھی نہیں ہے عبد بھائی وہاں ایئرپورٹ سے گلستان جوہر جامعہ پل مدینہ ہم لوگ پیدل آئے تھے اس سفر کا بھی الگ ہی جی مزہ بہت, بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزہ تھا اللہ تعالیٰ کو فرمائے ہم اپنے اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید آگے کنٹینیو کریں گے ایک مدنی گددستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ شاء اللہ مغنی فل رکنے شرا سے حاصل کریں گے سلی حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ کو در پہ مبارک اور مدرسہ کے ناظرین الحمدللہ ہماری خوش بخیوں کی معراج ہے کہ ہم مدینہ گلوبرہ پہنچ چکے ہیں مدینہ گلوبرہ کے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں اور اب بسز سے اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں اور اب انشاءاللہ اپنے ہوٹل کی, کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ نے کہا تو انشاءاللہ وہاں کچھ فریش ہو کر آج رات وقت سے مناسب پر نبی پا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے گی خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوجوان مبلغین بھی ہیں علماء بھی ہیں نابما بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ویل پر بھی ہیں الحمدللہ، للہ اچھے بڑے کافلے میں نابینا اسلامی بھائی بھی ہیں سرکاری سے امید ہے کہ اتنے سارے اور ایک اور بڑی تعداد تو وہ ہے جو پہلی بار مدینہ منوفرہ حاضری دینے آئے ہیں سرکار کے مہمانوں کی بارگاہ میں امید ہے کہ جب یہ آئے ہیں آگن کی بارگاہ میں تو مہمانوں میں سب سے ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا بابا جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے مدین کی فضاؤں میں آ کر بہت اچھا لگ ہے لیکن ملے یہ مجبوری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آقا کے در پر آئے تب ٹھیک ہو جائے گا مجھے دقت نہیں آپ کی تمنا پوری ہو گئی آج الحمدللہ اللہ پاکستان میں جس جس نے میری مدد کی ہے مکان کو ہم مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر ہیں اور بسوں میں قافلے سے روانہ ہو رہے ہیں لیکن ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے مدینہ شریف میں آئے ہیں بادل گرے ہوئے ہیں اور خدا باندھی شروع ہو گئی ہے رحمت کی برسات ہے الحمد اللہ کریم ہم کو اس رحمت بری بارش کی برکتیں عطا فرمائے اور آئیے میرے ایک سن لیتے بادل گرے ہوئے ہیں حاضری کو اپنی بار گاہ کو فرمائیں سفر کے انشاءاللہ مزید بھی آپ کو دکھانے ہیں سلمان بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی ہے شیر وارم قدم پہ دم ہے جان یہاں سلحان اللہ یہاں ایک اور بات ہے عمران بھائی پہلے بھی سفر رہا ہے کچھ آبزرویشن بھی پہلے بھی رہی ہیں یہاں میرے مدری جہاں کے ناظرین کے مدنی ماحول کی آپ کو باہر مدنی قابل کی برکت بتاؤں رکنے شرا کا ماشاء بڑا پیارا انداز ہے کہ ہم جب یہاں سے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے جہاز پہ جانے کے لیے بھی پہلے ہمارا ایک اجتماعی اقتدار ہوا تھا تو وہاں رکنے شروع نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جہاں ہمارا جہاز ابھی لینڈ کرے گا دبئی کے اندر وہاں ٹائم کتنا ہمیں ملے گا اور ہم نے وہاں پر نماز زہر جو ہے وہ ادا کرنی ہے نماز زہر جو ہے وہ ادا کرنی ہے اور کس طرح سے ادا کرنی ہے یہ بھی بتایا اچھا پھر وہاں ایئرپورٹ پہ نماز ظہر ادا کی دبئی ایئرپورٹ پہ پھر جب مدینہ تقریبہ پہنچے تو پہلے یہ ذہن دیا کہ مدینہ تقریبہ پہنچ گئے ہیں نماز اثر کا ٹائم ہو گیا ہے نماز اثر ادا کیجئے نماز اثر پڑی اچھا پھر جب آپ مدینہ شریف سے مدینہ شریف ایئرپورٹ سے جب صبح رہائش ہم روانہ ہوئے صبح شہر مدینہ تو پھر جب ہم پہنچے تو کافی ٹائم نماز مغرب کا یہ جا چکا تھا جاتے ہی پہلے رکن شرح نے فرمایا کہ بھائی نماز پہلے پڑھنے ہم آج کل باب حضور تھے تو نماز کی جو ہے بندی ہوئی یہ سفر بھی ہے تو اس میں بات کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں اگے بات لے جانے کی سے پہلے جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے اور جہاز میں بیٹھے بیٹھے نماز شریت متحرک حکم کے مطابق آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہمیں بتایا الحمد للہ یہ ناظرین کو پہلے تو اس بات پر مدنی پور ہو جائیں کہ آخر اس سفر میں بھی جیسے بھائی ٹائم تھوڑا سا ہے نماز کی ترغیب جو ہے وہ آپ نے دلائی اور اس کی اگر بندے سے کوئی ہو بھی جائے تو لوگ بات کر دیتے ہیں چلو سفر ہے ماڑی موٹی आग ہو بھی جائے تو کوئی نہیں کیا فرماتے ہیں اچھا سلمان بھائی ایک طرف اور توجہ دلاؤں گا جب عبدالحبی بھائی ہم سے پہلے مقت المکرمہ سے دوبارہ کراچی کے لیے نکل گئے تھے تو جب ہم وہاں سے مدینے سے ہماری واپسی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا عبد الحبی بھائی نے ہماری خاص توجہ اس بات پہ دلا تھی کہ آپ کی دو نمازیں ایئرپورٹ جہاز میں آئیں گی اور اس کی ترقی میں, میں بتائی دی Je, مطلب یہ دیکھیں کہ صحیح اور سمجھدار مبندی کے ساتھ جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر رہنمائی ملتی رہتی ہیں دیکھیے <تصفيق> نماز تو جی ایک ایسی چیز ہے اصل بات وہی ہے کہ اہمیت ہے جی الحمد مجھے یاد ہے جب ہم ملتان اجتماع میں جاتے تھے یا برکز اولیا میں بھی ایک بار اجتماع ہوا تھا جب ٹرین میں مدری قافلے گئے تو ہم نے اپنے نگرانوں کو دیکھا ٹرین میں وضو کرنا اور ٹرین رکے تو پھر نماز پڑھنا بعض اوقات سردیوں میں بھی سفر ہوا گرمیوں میں بھی ہوا پانی نہیں تھا تو پوری پوری ٹرین اور بوگیوں میں تیمم بھی کیا تو یہ وہ تربیت تھی جو ہمارے نگرانوں نے کی ہمارے ہمارے امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا اور ایسا راسک کر دیا دماغ میں کہ کچھ بھی ہو جائے سفر ہو یا حضر ہو آپ کی نماز دی جانی چاہیے اور یہ مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے بلکہ کتابوں میں تو اتنی اہم اشارہ دیا گیا کہ انسان اگر کشتی میں جا رہا ہے اور کشتی کے پرخچے اڑ گئے اور وہ ڈوبنے لگا ڈوبتے ڈوبتے اس کو کوئی تختہ مل گیا اس تختے کو وہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور اب نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں بھی وہ نماز گا اس آر لاز لاز لاز آر سے آر اندازہ آر ہو جائے, آر جائے آر کہ ہر کیفیت میں نماز پڑھنی یا تو سر میں درد و نماز نہیں پڑھنی جہاز میں بیٹھے تو کیسے پڑے جناب فوراً جواب دیتے ہیں میری زندگی کا ایک اکسپیرینس ہے تو نارمل سی بات ہے کہ ایئرپورٹ پر ہاں اب نماز کے ٹائمنگ پتا ہونی چاہیے اب سافٹ ویئر نے زندگی آسان کر دی ہے اب میں کو آج صبح کی بات بتاتا ہوں آج فجر میرے لیے بڑا محمد تھی وہ اس لیے تھی کہ میں جب لندن ایئرپورٹ پہ تھا کل رات کو تو مغرب کا وقت شروع ہوا نو بجے میری فلائٹ تھی وہاں سے سوا دس بجے مغرب میں نے پڑھ لی نو سوا نو بجے جب ٹائم شروع ہوا میں نے پڑھ لی اب میں نے دیکھا کہ سوا تو ہو رہے عشاء کا وقت ہی شروع نہیں ہو رہا عشاء کا وقت شروع ہوگا میں نے دعوت گاندھی کا سافٹ ویئر آن کیا گیارہ بجے ساڑھے بجے کے بعد اس کا مطلب جہاز ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوگی تو میں جیسے جہاز اڑا تھوڑا سا جیسے وہ ٹیک آف وغیرہ ٹھیک ہو گیا میں نے جگہ اور میں نے نماز پڑھ پڑھ لی اب میں سوچنے لگا کہ دبئی ایئرپورٹ پہ میرا جہاز صبح بجے اس کی تھوڑی ٹیکنیکل کیلکولیشن ہے تھوڑا سمجھنا پڑے گا اتنا جلدی میں نہیں سمجھا سکوں گا کہ جب آپ کا جہاز لندن سے دبئی آپ آ رہے ہیں تو تین گھنٹے تو گھڑی آگے بڑھے گی اچھا اور چھ ساڑھے چھ گھنٹے جہاز اڑے گا اس کا مطلب ساڑھے نو گھنٹے ٹائم ڈفرنس آ جائے گا ایک جگہ سے ٹیک آف سے دوسری جگہ لینڈنگ تک میں سوچتا رہا اگر آٹھ بجے میں دبئی اترگا تو نماز تو قدا ہو جائے گی اچھا لیکن اگر پانچ بجے فجر کا وقت دبئی میں ہو رہا ہے تو گھنٹے پہلے میں کس ملک میں ہوں گا دبئی سے گھنٹے پہلے میں کس ملک میں ہوں گا تو میں فجر کیسے پڑوں ہوا وقت ہوا کہ نہیں ہوا اچھا نیند کا بڑا غلبہ تھا مجھے ایک چیز بھی مل گئی سونے کے لیے میں لیٹ بھی گیا میں نے کہا یار اگر آنکھ لگ گئی تو فجر تو گئی کیونکہ فجر کس وقت ہوگی میں بہت کیلکولیٹ کرتا رہا کرتا رہا پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب بڑے بڑی ایئر لائن جو اس میں انہوں نے ایک کیمرہ لگا دیا ہے جہاز کے باہر کے مناظر اگر آپ کھڑکی پہ نہیں بھی بیٹھے نا تو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آتے میں نے وہ کیمرہ آن کیا تو جو فرنٹ کیمرا تھا وہ دور سے بتا رہا تھا کہ شفق جو ہے ایک روشنی شروع ہو گئی کا فجر کا وقت ہو گیا ہے حالانکہ میری گھڑی میں اس وقت رات کے ڈھائی بج رہے تھے لیکن اس جگہ جہاں جہاز پہنچا تو فجر کا وقت شروع ہو تو الحمد میں اٹھا میں نے وزور کیا میں نے فجر ادا کی مجھے بڑی سکون ہوا کہ اللہ کا شکر نماز ادا ہو گئی تو اس میں کوئی نماز پڑھ کے کمال کیا کیا نماز پڑھ کے تو فرض ادا کیا نا یہ تو ضروری کام تھا مطلب نماز پڑھ کے میں کسی کو بتاؤں کہ میں نے نماز پڑھی تو مجھ پر لازم تھا اس کے اگر کسی کا قرضہ ہے میں قرضہ لوٹا کر میں نے کمال کیا تمہارا قرضہ دے وہ تو تمہارا قرضہ تھا بھائی دے دیا وہ ٹھیک ہے تو ہماری قضا نہ ہو جائے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے مجھے مفتی کاسم صاحب سے اور مفتی ابراہیم صاحب سے اللہ ان کو سلامت رکھے دلد ایک مسئلہ سیکھنے کو ملا دلد دلد دلد ایک بار ایسا ہوا ابھی جو, جو نمازی ہیں اور جو ماشاءاللہ نماز کا خیال رکھتے ہیں کہ میں ایک ملک میں لینڈ کر رہا تھا تو جہاز آدھا گھنٹہ پہلے نا آپ کو جہاز والے کھڑا نہیں ہونے دیتے پچیس منٹ پہلے تقریباً واپس سیٹ بندے اب وہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے میں تھکا ہوا تھا میں سو گیا میں نے سوچا میں جہاز لینڈ کرے گا تو نماز پڑھ لوں گا کیونکہ بیس منٹ باقی تھے نماز میں لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جہاز جب لینڈ کر رہا ہے تو اب نماز میں سات منٹ ہی باقی رہیں گے اور میں ایئرپورٹ پر اتر کر نماز نہیں پڑھ سکوں گا اور سیٹ بیلٹ بندائے جا چکے تھے میں نے کتنی منتیں کی کتنی کوشش کی کہ مجھے وضو کرنے دیں مجھے وزو جب مجبوری ہے تو پھر سیٹ پہ بیٹھ کے جو خریدیں پورے کر کے لینڈنگ کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں لیکن وزو تو اچھا اب میں تیب کا سوچتا رہا کہ میں تیمم کہاں سے کروں کوئی مٹی کی جنس جو ہے وہ پہاڑ جہاز میں کہاں سے دے کر رہا ہوں مٹی کی جنس مٹی کی جینس تھی نہیں ساری چیزیں وہ کپڑا تھا وہ بھی دیا تو گرد اتنی ہو کپڑے پر وہ بڑے مسائل تھے سوچتا رہا سوچتا رہا بہرض اللہ نے سبھیل نکالی جو میں نے کیا وہ کر لیا لیکن میں پریشان ہو گیا کہ یار اس کا حل ہونا چاہیے پھر میں نے الحمدللہ للہ صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے پہلے تو سارے وہ بتایا اس کی تفصیل بتائی کہ جب دونوں توہر بھی نہ ملے اور بہت ساری اس کی تفصیلیں بتائی لیکن ایک بڑا شارٹ کٹ بتا دیا کہ آپ کا اتنا ٹریول ہے نا آپ چھوٹا سا ٹائل کا پیس اپنے ساتھ رکھا کریں میٹنگ ارے میں نے کہا کمال جواب دے دیں بفتی افتی ہوتا ہے صرف اتنی سی ٹائل اپنے ساتھ رکھ لیں آپ ٹائل آپ کے بیگ میں آ جائے گی ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں روکے گا آپ کو جب آپ پھنس جائیں گے اب آپ وضو نہیں کر سکتے آپ وہی ٹائل اپنے بیگ سے نکال لیں اسی ٹائل سے تہبم کر لیں آپ کا تہبم ہوگی آپ نماز پڑھ لیں لیکن بات یہ نا میں ٹیبلٹ لے کر تو جاؤں گا میں اپنا ٹوتھ پیسٹ تو لے کر جاؤں گا میں اپنے پیسے تو لے کر جاؤں گا لیکن نماز کے لیے میں کیا اہتمام لے کر نہ میں نے ٹائم ٹیبل لیا نہ میں نے اس کا لیا اصل فکر اگر نماز کی ہو تو نے بتایا سارے مدنی ٹائم کی پہ کیا بات ہے یہ ہے سوچ یہ ہے مدنی سوچ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمارے ناظرین کو بھی اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا اب آپ کا اندرون ملک سفر ہو یا بیرون ملک سفر ہو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اسی کے اندر نجات ہے اسی کے اندر کامیابی ہے اور سلمان بھائی ایک بات میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں اپنا جو یہ مدنی قافلہ سفر کر رہا تھا دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو مدنی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو یہ نو پروفٹ نو لوس کی بیس پر تھا اور ایسا بھی ہے کہ جو اسلامی گئے ایک ٹریول ایجنسی والے اپنے عزیز تھے جاننے والے تو ان سے ہی ترکیب بنائی تھی اب جو پیسے بچے وہ ناظرین کو واپس اپنا جو زائرین <تباری> تھے ان کو واپس بھی کیے <تباری> گئے اور اس کی کیا ترکیب تھی تو اس کے حوالے سے بتائیں یہ اللہ کو یہ نہ سوچ رہے نا کہ کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے کوئی سو ڈیڑھ سو بندوں کو لے گئے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہم نے تو لگنے کا ذریعہ دیکھا ہے یعنی ہم وہاں پر پہنچے جب تو جب پہنچے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے اب آن کرنا ہے اس کو کیسے آن کریں گی جی؟ سم چاہیے سم چاہیے تو الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے میں یہ باقاعدہ استعمال کیا گیا کہ وہ جو کمپنی, کمپنی والے تھے ان کو ہماری رہائش گاہ پر بلا دیا گیا تھا. اب جناب علی وہ وہاں پر آئے ہیں اور باقاعدہ طور پر سمے جو ہے وہ نام پر یہ الاٹ ہو رہی ہیں اچھا اب آج کا میرے جو وہاں موجود تھے کسی کے پاس پیسے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اچھا جن کے پاس پیسے نہیں دو طرف ہو گئے بیٹھ کے دوسری طرف میں تھا یوں سیمیں جو ہے وہ اس ٹائم کو دی گئیں انہوں نے کچھ اس ٹائم جو رقم دی کچھ نے رقم نہیں بھی دی دونوں کے معاملات تھے کچھ نے بعد میں دے دی کچھ نے بعد میں نہیں دی جنہوں نے بعد میں نہیں دی ان کی سیمیں بھی گویا کے یہ مدنی کافلے کی طرف سے ہی جو ہے وہ ان کو دی گئی اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سفر سے جو ہے واپسی ہو رہی تھی اس وقت بھی الحمدللہ ایک معقول رقم جو ہے وہ آشقہ نسول کو واپس بھی کی گئی اور ان کو دی گئی اور یہاں مدنی قافلے کے اندر اللہ کی رحمت سے ٹریولنگ ایکسپینس جو ہے وہ شامل تھے ٹرانسپورٹ ایکسپنس جو ہے وہ شامل تھے کیونکہ کھانا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھا اور بہت اچھا کھانا دیا گیا اور حلال کھانا اس کا زبیحہ جو ہے وہ کا اہتمام ہو یہ بھی مدنی قافلے کی برکت سے رہا اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میں تو پریشان تھا चाँ اور میں کوشش کر رہا تھا کہ نہیں جی ایک مسئلہ تھا جسے سے مجھے پریشان کیا ہو میں نے ذہن بنایا تھا میں نے پانچ چیز کھانی ہے وہاں پر اچھا بھی لگتا بھی اچھا اب کیا مطلب کیسے کھانی ہے شریعت کے مطابق بھی ہو اچھا مطلب آرام جو شریعت کے مطابق وہ بھی کھانا ہے اب میں مسائل پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں ان سے پوچھ, پوچھ رہا ہوں کوئی راہ نکلے کوئی سبھیل بنے بل کوئی راہ نہیں بنی کوئی سبھیل نہیں بنی تو میں میں نے دل میں سوچ دیا کہ اے کم اے نہیں ہونا لیکن بار. جب پہنچے میں اگر نور گا نور تھا ماشاءاللہ اللہ بہاریں لگی کھانا بھی آ رہا ہے سبحان اللہ بڑی زبردست بھی ہو رہی ہے آشیقان رسول کی اور پھر کھانا دیکھیں آپ کو خود شریف میں کھانا کھانا نصیب ہوا عہد شریف کے پورک میں بھی جو ہے وہ بالکل اس مٹی پر بھی ایک واقعہ ہے میرا خیال ہے کہ ناظرین کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے وہ جو عہد شریف میں ہم نے جی بالکل مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور مدنی چرن کے ناظرین ایسی زیارتیں کہ جو عمومی طور پہ عوام کو وہاں زائرین کو معلوم نہیں ہوتی ہم وہاں کے مدنی گلدسے بھی آپ کو دکھائیں گے بہت سارے مقدس مقامات ہیں بہت سارے مزارات ہیں بہت ساری وہاں پر جو ہے مقدس چیزیں ہیں رکات ہیں کہ جہاں تک عام لوگ اگر جائیں تو پہنچ نہیں پاتے ہمارے مدنی قافلے وہاں تک بھی پہنچے امان ہیں امان دعوت اسلامی والے وہاں تک بھی پہنچتے ہیں اپنے ایمان پر ان کو گواہ بھی بنایا ہے چیزوں کو وہ ہم نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے آپ کے لیے محفوظ بھی کیے ہیں وقت مناسب پر ان اللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یوسف بھائی آپ کی اچھا فرمائیں ماشاءاللہ آپ کو حاضری کی سعادت ملتی رہتی ہیں انتظامی امور کے حوالے سے آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے ایک ہی وقت میں سب نے کھانا نہیں کھانا کوئی حاضری کے لیے گیا ہوا ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے تو ان کو مینیج کرنا غصہ تو آپ بھی کر ہی لیتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ خود تو نہیں بتائیں گے لیکن ماشاءاللہ یوسف بھائی اور ہمارے اکبر بھائی بالخصوص پھر سلمان بھائی کو ہم نے کافی بڑا پوشن دیا تھا میں نے کہا یہ ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے مجلس کا کام ہوتا ہے اور سب تربیت یافتہ تھے ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا پوری مجلس تھی ماشاء اللہ اور بڑا کمال کیا انہوں نے اللہ ان کو بہترین جزا دے جنہوں نے کھانا پکایا بڑا کھانا ہمارے ان کو بہترین جزا دے تو سب نے ہی اپنا یہ پارٹ پلے کیا اور ایک بات میرے دل میں شروع میں تھی اور میں نے عرض بھی کر دی تھی شاید یہ بھی وجہ بنی کہ دیکھیں یہ نبی پاک علی السلام کے اور اللہ کے مہمان ہیں ان کی خدمت کرو گے تو پھر بلایا جاؤ گا اور اسی فیصد مجھے یاد ہے سلمان بھائی آپ کو یاد نہ ہو مجھے یاد ہے میں مکے شریف میں ہوٹل کے باہر نکلا تھا جب عمرہ پہلا کرنے جا رہے تھے تو میں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ کون پہلے آ چکا ہے تو سوا سو اسلامی بھائیوں وغیرہ میں کل میں میرا خیال میں سات یا آٹھ ہاتھ اٹھے تھے ہاتھ اٹھے تھے یعنی اسلامی بھائی وہ تھے جو پہلی بار تھے تو پہلی بار آنے والوں کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس عادت کی نظر ہے سعادت ہے انشاءاللہ مدنی چرن کے ناظرین کے کالس کو بھی شامل کریں گے آئیے اب آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے روزہ انور کا کچھ نقشہ بیان کر دوں ان زائرین کے لیے جو پہلی بار آئے ہیں اور یہاں بھی ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جو اس وقت ہم کھڑے ہیں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 اور چہرہ انور اس طرح ہے چونکہ ابھی ہم اس وقت باہر ہیں جب بس نبی شریف کے اندر جائیں گے تو یاد رہے کہ جہاں سنہری جالیاں ہیں وہ پیارے آقا کا چہرۂ انور ہے جہاں باب البکی ہے یہ باب جبریل ہے اس طرف نبی پاک علیہ السلاط والسلام کے قدم مبارک ہیں اور جہاں باب السلام ہے اور بابے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہاں میرے آقا علیہ السلاط والسلام کا سرے انور ہے اور پشتے انور کہاں ہے پشتے انور یہ اس جگہ پر ہے جہاں سبز جالیاں ہیں سبا کے قریب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ سب سبز جایوں کی طرف ہوتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پیارے آکا کی پشتے ہے اسلامی بھائیوں وہ سبز گمبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی اے لیجیے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گمبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجیے یا رسول اللہ تو سلام والی کا یا حبیب اللہ تو سلام والی کا یا خیر آپ کا بھاگا ہوا مجھے طرف چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا کا اپنے قدموں سے خدا رہا نہ جدا کیجیے گا ہمارے نستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہری آرام بھی ہے بلاتے رہنا کا نوازتے رہنا کا نگاہوں میں رکھنا کا کمشر میں بھول نہ جانا کا بنا گناگار ہوا کا آقا مجھے بھول نہ جانا آپ سے بڑی محبت مگر آپ کا ہی آپ کے گلابوں کا گلاب آقا آپ کے سگوں سے سگ میں آقا میرے بابا آپ پر قربان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بازوق حاضری آتا فرمائیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح اشکوں کے ساتھ حاضری دینا یہ ہر کسی کے نسیم میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے اور بعض با ادب حاضری مدینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں بنا دے تو مدرسہ کے ناظرین اب جب نیک لوگوں کا سفر ہوتا ہے اور نیکیوں بھرا سفر ہوتا ہے تو اس میں نیکیوں کے مقابلے بھی ہوا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اچھا کام کرنے اچھا اچھی نیکی کرنے کا بندہ سوچتا بھی ہے سلماندنی جی بالکل لوگ تو جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ کے مقابلے یہ گپ شپ کے مقابلے گو یار کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مقابلے کر رہے ہیں لیکن بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جو وہ پتا نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں کارڈ کھیل رہے ہیں تاج کھیل رہے ہیں وہاں لوڈو کھیل رہے ہیں کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں گپوں کے علاوہ اس طرح بھی اللہ محفوظ فرمائے ادھر الحمد للہ نے بڑی پیاری تربیت کی اس میں یہ ہوا کہ جب ہم شہری کی ٹیبل پر سارے جمع ہوتے تھے اچھا کچھ شہری کچھ اور کچھ شہری کرتے تھے اچھا اچھا بارہ سال لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ جو ظاہرین آپ کے ساتھ تھے اب حضیب بھائی کے ساتھ تھے مدنی قافلے میں سے کم از کم ان لوگوں نے کوئی ایک دو روزے تو رکھے ہی ہوں گے سبھی نے اللہ اللہ مطلب ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے وہاں روزہ نہ رکھا ہو کیا بات مجدوری کی وجہ سے یا کچھ بنا سبحان اللہ جینا مدینہ اس ادھر کی میں بات جو کی ہے میں نے سہاری بھی ہوتی تھی اور سہری بھی ہوتی تھی دونوں طرح کے کام ہو گئے اچھا اب اس پہ رکنے شدہ نے یہ ذہن دیا کہ یہ فضول باتیں کرنے کی بجائے درود پاک کا مقابلہ ہے اب سب میں کون کتنے مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس پر پھر جو زیادہ پڑھے گا ان کو تبرکات دیے جائیں گے اچھا تبرکات بھی ایسے جو شاید اس سے پہلے نہیں دیے گئے اچھا <سیحن> کیا تھا اور نبی پاک کے روزہ انور کے جو خلاف ہے اس کا بھی حصے تھے مجھے دیے تھے کسی نے تو میں نے کہا چلے یہ موقع اچھا ہے کہ مدینہ پاک میں اس بہانے آپ نے دیکھا کہ بائیس بائیس ہزار تیئیس تیئیس ہزار درودے پاک پڑھ کے یہاں ہمارے ہوں گے مدنی منہ مدنی یہ تو اس نے دل جیت لیا ہمارا بھائی ماشاءاللہ ایک ایک دن میں اور تین دن میں مدنی نے پورا ختم کر لیا ہم نے یہ بھی دیا تھا کہ جو سب سے زیادہ پارے گے تو اس سے کیا ہوا کہ ایک شوق پیدا اسلامی بہنوں کی بھی کارکردگی آنا شروع ہو گئی تو وہاں سے بھی ہزاروں درود پاک پڑھے جانے لگے پھر ہم نے جو تین چار مدری کافل بنا دیے تھے تو ان مدری قافلوں میں مقابلہ کرا دیا کہ آپ کے یہاں سے کتنے آ رہے ہیں تو کوشش کی تھی کہ یہ جذبہ رہے تاکہ جب بھی وقت ملے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے درود پاک پڑھا جائے سبحان اللہ جی بہت بہت بہت خوب یہ باتیں ہیں کہ ہم بھی جب سفر کریں آپس میں تو دوران سفر آپس میں ہمیں نیکیوں کا مقابلہ کر لینا چاہیے اور آپ اس میں یہ طے کر لیں کہ درود پاک پڑھیں گے یا تسبیحات پڑھیں گے یا کلمہ شریف پڑھیں گے کتنی بار کون زیادہ پڑھتا ہے یہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کرنا چاہیے یہ مقابلہ اپنے سفر کے اندر بھی کرنا چاہیے اپنی دکان میں ظاہر ہے کہ دکاندار ہر وقت بزی تھوڑی ہوتے ہیں کبھی فری بھی ہوتے ہوں گے اس وقت بھی چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ نیکیوں کا سودا ہے یہ خالی یہ اپنا نفے سے خالی نہیں ہے مزید ان شاء اللہ بات کریں گے سلمان بھائی کیا فرمایا بول جی شریف والا اگر مدنی گلدستہ ہے یہ تو اس کو جو ہے وہ ہم شامل کر لیں جی ناشتے کا ہے یا کھانے کا ہے جو بھی ہے اس پر, پر جی ناشتے والا چلا دیں کہ جو کلام پڑھا گیا تھا اور ناشتے وغیرہ جو تھا وہ دکھا دیں آدمی کو اللہ تعالی علی محمد بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں نیت کی ہے کہ انشاءاللہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے پہلے بھی نمازیں ہوتی تھی لیکن اب انشاءاللہ مور پنکچول پابندی کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ شاء انشاءاللہ اور بھی خوشخبری آئیں گی آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا راستہ اپنانے کی توفیق آتا ہوں اچھا عمر بھائی پانچ وقت پابندی ہے گاڑی چلنے کی بھی نہیں ماشاء اللہ آ, مدنی گلدستہ دیکھا بہت ہی پیارا تھا نماز کی ہم گفتگو کر رہے تھے تو مدنی گلدستے میں بھی نماز کا تذکرہ ہوا میں بتاتا چلوں مدنی ضلع کے ناظرین کو اور اپنے یہاں مبلغین کو بھی کہ الحمدللہ نماز کی جیسے کہ گفتگو ہمارے سلسلے میں کی گئی تو بہت ساری نیتیں یہاں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سلمان بھائی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ میں انشاءاللہ اب نماز کی پابندی کروں گا اور بھی دیگر کی اسی طرح کے تاثرات بہت زیادہ ہیں کالس کے ذریعے بھی نیتیں امید ہے کہ آ رہی ہوں گی تو عبد بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ اب جیسے کہ مزارات پر مقدس مقامات پر حاضری کا سلسلہ رہا تو وہاں پر مدنی کاموں کا انداز کچھ نہ کچھ انفرادی کوشش لوگوں سے آپ جو ہے وہ میڈیا پرسنلٹی ہیں تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے بھی آتے ہوں گے اس انداز سے کچھ مدنف ارشاد فرمائیں دیکھیے مبلغ دعوت اسلامی کہیں بھی ہو مبلغ دعوت اسلامی ہوتا ہے جب آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں اور اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ اچھی نیتیں کرو لیں بعض اسلام بھائی کہتے ہیں ہمیں آپ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی تو پھر میں کہتا ہوں چلیں تحفہ دے دیں پہلی بار ملیے تو کچھ تحفہ تو دے دیں تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا تحفہ لیں گے تو پھر کسی سے نماز کی کوشش کرتے ہیں نیت کرا لیں کسی سے داڑی شریف کی نیت کروا لیں کسی سے مدنی قافلے کی نیت کروا لیں تو مجھے تو کوئی نہیں پہچانتا تھا اگر مجھے عزت دی ہے تو میرے رب نے دی ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ملی ہے تو ہم اپنی اس عزت کا بھی یہ فائدہ اٹھائیں کہ اور مزید کمیونکیٹ کریں اور نیکی کی دعوت دیں اور ماشاء اللہ صرف میں نہیں میرے اس مدنی قافلے میں تو بہت سارے آشقان رسول تھے ذمہ داران تھے اور سبھی ماشاء اللہ کوششیں کرتے تھے <تصفح> اکثر کہ اسلامی بھائیوں سے ہر طیبین میں ملیں اور انہیں نیکی کی دعوت دیں اپنے اپنے ملکوں میں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیں اللہ کی رحمت سے اس کے بینیفٹس بھی ہوئے جی بالکل مدنی کام ہمیں ہر جگہ پر کرنا چاہیے میں نے یہ بھی دیکھا تو اگر وہ پہلے گئے تھے میں جانتا ہوں بتاتے خود ایسے افراد کو اسلامی بھائیوں کو کہ جو مدنی قافلے سے پہلے جب یہاں پر موجود تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں تھی جب وہ مدنی قافلے سے واپس آئے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ان کے چہرے پر داڑی شریف موجود ہے مزید بھی نیتیں انہوں نے کی ہوں گی مزید بھی فائدے ہوتے ہوں گے لیکن جو بظاہر مجھے نظر آیا میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں آئیے انہی مدنی کاموں سے متعلق آپ کو ایک مدنی گلدستہ مدنی ہلکا دکھاتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین توجہ کے ساتھ اس کو بھی بغور دیکھیں صلی اللہ حمید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ذرا غور کریں آج بچہ تھوڑا پیسے والا ہو جائے تھوڑا مقام ہو جائے تھوڑا سا پاپولر ہو جائے تھوڑا اسٹیٹس بن جائے اب ماں باپ کو خاطر نہیں رہتا اب تو بلکہ ایسا بھی معاشرے میں سنتے ہیں یقین نہیں آتا لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بہت پاپولر ہو جائے نا یعنی بڑا نام ہو جائے بڑا ویل نون ہو جائے یا پیسہ بہت آ جائے اور والد دیہاتی ہو اور والد گاؤں کا ہو والد کو بولنے ہی نہ آتا ہو ایٹیکیٹس ہی نہ آتے ہو پتہ ہی نہیں بڑے لوگوں میں کیسا بیٹھا جاتا ہے تو بندہ اپنے والد کا ہی تعارف نہیں کراتا لوگوں سے کہ بتاؤں گا ایسا میرا والد ہے تو میری بےزتی ہو جائے گی ارے یہ والد کی وجہ سے تو ادھر پہنچا اور اب تو والد کو اون کرنے سے انکار کر رہا ہے یہ اسلام نہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں حدیث پاک مضمون ہے جس کے ماں باپ راضی اس رب راضی ماں باپ ناراض اسے رب ناراض تو والدین کو راضی رکھیں بلکہ یہ اتنا شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار سرکار علیہ سات اسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے اب بہت سارے کاروباری بیٹھے ہیں سیلز کا بھی کام کرتے ہوں گے اور ہمارا ایک انداز ہوتا ہے نا کاروبار میں ہم بڑا بچ بچ کے بات کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے اپنے گاہکوں سے ماشاء اللہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آئیے بیٹھے بیٹھے چائے منگاؤں آپ کے لیے کھانا کھایا کہ نہیں اتنا گڈ بینر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اٹس کے اچھی بات ہے لیکن جتنا محبت پیار ہم اپنے گاہک کو دیتے ہیں اپنے دوست کو دیتے ہیں کیا کبھی اپنے ماں کو دیتے ہیں پیارے اکا اسلام سے کوشچن ہوا کہ سے زیادہ حقدار کون ہے میرے کا سرکار علی ساتو اسلام نے فرمایا تیری ماں کہا آقا پھر فرمایا تیری ماں یا رسول اللہ صلی اللہ متعلق علیہ وسلم پھر تھرڈ پرسن کون ہے کہا تیری ماں چوتھی بار پوچھا پھر کون فرمایا تیرا والد اچھا نبی پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت ہے یہ بڑی خوبصورت بات میں اس کرنے جا رہا ہوں ایچ اینڈ ایوری ورڈ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا اس میں بڑی حکمت ہے تین بار ماں کیوں کہا ایک بار والد کیوں کہا مانے اس پر بحث کی اس کی تفسیر لکھی یعنی یہ ایک کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایسی نارمل بات تھی بڑی گہری بات ہے میرے آقا کا ایک ایک لفظ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ایک ایک ورڈ قیمتی ہے اور کیا کمال فرما تین بار ماں کہا ایک بار والد کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کی تین خدمتیں کرتی ہے نمبر ایک ماں نے بچے کو پیٹ میں پالا دوسری خدمت جو ولادت کے وقت تکلیف وہ باپ نہیں اٹھاتا اور تیسری خدمت بچے کو جو وہ پالتی ہے فرما ماں تین بڑی خدمتیں کرتی ہے والد ایک ہی خدمت کرتا ہے یعنی اس کو پالتا ہے تو اس پر علماء نے بڑی پیاری ڈبیٹ کی کس ادب ٹھیک ہے اور خدمت خدمت ماں کی زیادہ کرے ادب والد کا زیادہ کرے اور اس کی وجہ بیان کی کہ والد کا رسپیکٹ ادب اس لیے زیادہ کرے کہ وہ تمہاری ماں کا شوہر بھی تو ہے جو تمہاری ماں ہے اس کا بھی تو سر تاج وہی ہے نا تو ادب والد کا زیادہ کرے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے سچا جو ہوگا نا اس کا چہرہ بتا دے گا اس کے چہرے پر نور اطمینان سکون ویری پیسفل وہ بہت سارے لوگ جو مسترد رہتے, رہتے ہیں نا پریشان رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں نیند نہیں آتی ان کے اندر دو تین پرابلم ہو سکتی ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ یا وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں بد گمان جو ہے نا وہ بھی ٹینشن میں رہے گا جس کو ہر کسی سے نیگیٹو سوچتا رہتا ہے یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا اور تیسرا حاصل یہ تین وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو چین سے نہیں رہنے دیتی اندر یہ اندر گھلتا رہے گا حسد ہو گیا آپ کو اگر بالفل کسی سے اس کی دکان دو ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا دو دکانیں ہو گئی ابھی تو دک... ابھی تو کام شروع کیا تھا دو دکانیں اتنا کاروبار نئی گاڑی بھی لے لی ہسد ہے نا اس کی ترقی ہو رہی ہے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے حالانکہ ذرا سوچیے بتائیے دینے والا کون ہے بتائیے نا رسک دینے والا کون ہے شہرت دینے والا کون ہے حسن دینے والا کون ہے نام اور عزت دینے والا کون ہے جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے اگلا گلتا رہتا ہے اور حسد کرنے والا علبا لکھتے ہیں براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے کسی اور پر نہیں کرتا یہ آرگیومنٹ ہے رب پر کیوں وہ کہتا نہیں مگر اس کا عبل کیا بتا رہا ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا یا اللہ تجھے اس دی عزت دی مجھے نہیں دی اس کو اولاد دی مجھے نہیں دی اس کو شہرت دی مجھے نہیں دی اس کو حسین بنایا مجھے نہیں بنایا تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے تو حسن کرنے والا بدگمانی عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی بدگمانی ہی کرتے رہیں گے پتا نہیں کہ آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا بڑا پیسے والا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے میرا فور اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی پہلے مطلب تھا تو روز فون کا ایوری ہر ٹائم نگیٹو سوچنا ہے جو منفی سوچتے ہیں اور مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا ایک, ایک طریقہ تو یہ کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے مغرور ہو گیا ہے کسی اور کے گھر بلتے تو آتا ناطخوانی اور اشتماسا نا اس لیے نہیں آیا فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا برا سوچتے ہیں لوگ ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو, ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو کیا پوزیٹولی سوچ سکتے ہیں تو نیگیٹو سوچنے والا حسب کرنے والا اور پھر تیسرے نمبر پر یہ دوسرا حرام سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے جس طرح شہد میں سرکہ ڈالنے شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے الوا شہد کو برباد کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے اور الحمد للہ عرب شریف میں ہم نے رکنا شروع عبد الحبی بتاری کا بیان سنا تو آئیے سامع بھائیوں سے کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں آپ کا پورا نام حضور عمران خان کہاں سے آپ میں ہالینڈ سے ہالینڈ سے آئے کیا فیل کیا آپ نے بیان میں کیسا لگا آپ کو مجھے ہمیشہ بہت سکون ملتا ہے جی کس موضوع پہ تھا آج کل ادب اور والدین والدین کی بہت اسٹارٹ کرنی چاہیے اچھا ایسے گزارنے کا یہ آج آپ نے سیکھا تو آپ आप بھی اجتماع کی پابندی تو رکھیں گے انشاءاللہ جی مدنی چینل کے ناظرین جس مدنی تحریک کے اندر ایسی پیاری پیاری سوچ دی جا رہی ہو جس مدنی تحریک کے اندر ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملایا جا رہا ہو رشتہ داروں کو قریب قریب کرنے کی سوچ دی جا رہی ہو اس مدنی تحریک سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اب بلا تاخیر ہمارے پاس وقت بہت, بہت کم ہے ناظرین کو ہم نے بڑا کم وقت دیا لیکن ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اگلی منگل کو انشاءاللہ ہم دوبارہ ساڑھے نو بجے لائیو سلسلہ کریں گے اور یہ سلسلہ رپیٹ کل دوپہر دو بجے ہوگا اگلی منگل کو لائیو انشاءاللہ دوبارہ کریں گے تو بہت ساری مدینے کی زیارتیں مکے کی زیارتیں گے دوبارہ ان شاء کو دکھائیں گے اب مدنی چلن کے ناظرین کی ایک سال جو پہلے کبھی نہیں کیے اللہ نہیں کی اچھا آپ نے بھی نہیں کی تھی اس بار میں نے بھی ایسی زیریں کی جو اس سے پہلے میں نے بھی نہیں کی تھی نئی ریکارڈ کیا اب تو مدنی چلنے کے ناظرین لازمی اگلی منگل کو دیکھیں گے اور دوسروں کو اس سلسلے کی دعوت بھی دیں گے ایک اور بات اگر ناظرین جانا چاہیں آپ نے ختم ہی نہیں ہوتی سلمان بھائی قبول شفکت فرمائی آپ نے قبول فرمایا تھوڑا سا اور وقت بھی اگر ناظرین وہاں پہنچنا چاہیں اچھا بھائی جس نے دیکھا وہ جاتا ہیں میں چلا جاؤں گا کیسے پہنچیں گے یہ بھی بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے جی بالکل بتائیں گے کالس کو لیتے ہیں ایک ساتھ ساری کال چلا دیں مطلب جو ممکن ہو سکے پونے بارہ بجے تک میرا نام کنیج اختار ہے میں بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں کیا ربد الحبیب انکل آپ ہم سب لوگوں کے لیے دعا کر دیجیے ہم سب لوگوں کو پیرو مرشید کے ساتھ حجی آمین السلام علیکم وبر پنڈی سے نیا سلسلہ مدنی سفر نامہ مدینہ مدینہ اللہ تبارک و تعالی رکن شورا حاجی عبدالحبیب التاری دامت برکات ملالیہ اور دیگر جسلامی بھائی قریب تشریف فرمائے سب کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرمائے حاجی صاحب کے سفر بہت سارے سفر ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل پر وہ دیکھنے کی سعادت ملتی رہی خاص کر سفر مدینہ جو ہے وہ یقین جانے کے ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے مقامات دیکھنے کو ملے کہ شاید زندگی میں انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے مقامات کو ہم وہ جا کر دیکھیں گے جو مدنی چینل کی صورت میں ہمیں مل گئے اللہ تبارک بطالعہ ان کو زندگی بالخیر خیر عطا فرمائے آمین آمین ان سلسلے کرنے والوں کو اللہ تبارک بطالعہ دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائیں اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر سنت کے غلامی میں استقامت نصیب فرمائے آمین آمین میرا آمین آمین نام محمد جاری ہے میں بابل مدلہ کراچی سے کر بہت اچھا چل رہا ہے دعا کیجیے ہمارے پورے گھر کو مدلیہ دکھائے کہاں کا منتب کہاں جٹو قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا نے وہی مدینے بجا رہے عمران مدنی عرض کر رہا ہوں رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اتاری دامد برکاتم اللہ کے ساتھ کا کافلہ مدینہ پاک حاضر ہوا ماشاءاللہ اللہ بہت پرکیف منظر تھا قافلے میں بہت روحانیت دیکھنے کو ملی اور ماشاءاللہ اللہ حاجی عبد الحبیب دامت برکاتم اللہ کی تربیت کا انداز مدینہ مدینہ بہت اچھی تربیت فرمائی حاجی عبد الحبیب دامت برکاتم اللہ نے اسلامی بھائیوں کی اسی طرح سے قافلے مبل کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو بہت زیادہ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے اللہ تعالی خوب خوب برقت فرمائی پر اب شریف سے سید عارف الحسن اب تاری کر رہا ہوں الحمد للہ ذہنی آزمائش کا جو مدنی قافلہ رکنے شرح حاجی عبد الحبیب کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا اور جب ان کی پہلی حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کئیوں کی آنکھیں اشک بار تھی کئی ایسے چہرے نظر آئے ایسے اسلامی بھائی نظر آئے وہ ان کے تأثرات یہ تھے ہم زندگی میں پہلی بار آئے گمبد خزرہ کو مدنی چینل پر دیکھ کر وہ سرویا کرتے تھے آج دعوت اسلامی نے ہمیں مدینے پہنچا اللہ دیا اللہ یوں تو ہر اپنے شورا کی اپنی ایک اہمیت ہے اور باپا کے گلستان کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے لیکن عبدالحبیب بھائی نے ان کو حاضری سے پہلے جو سرکار کی بارگاہ میں تربیت کے مدنی پھول دیے میں نے دیکھا کہ وہاں ہچیاں بندھی ہوئی تھی اسلامی بھائیوں کی سب رو رہے تھے اور جب یہ ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے تھے تو اس وقت برسات شروع ہو گئی تھی مدینے کی عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت حج بدل اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کی کیا شرائط ہے حج بدل اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو کہاں پہ اس کی رہنمائی ہمیں دعوت اسلامی کے تحت ملے گی مدنی فرماتے ہیں حج بدل کے حوالے سے ہم ایک مدری گلدستہ ہی چلا دیں گے اختتام میں وہ مدری گلدستہ تیار کر لیں ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی جیسے ہی اس کا ٹائٹل لگے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا مدنی گلدستہ آپ چلا دیجیے گا پوری انفارمیشن پورا اس کے اندر جو ہے ہم نے بتایا کہ کیا کیسے یہ حج بدل کروایا جا سکتا ہے ابد بھائی وقت سلسلے کا ختم ہو چکا ہے آپ تشریف لائے بہت شکریہ جزاک اللہ سلمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ امام صاحب یوسف بھائی اور دیگر ہماری مجلس کے اسلامی بھائی خصوص جنہوں نے اس سلسلے کو سجانے کے لیے کوشش کی اللہ تعالیٰ سب کو ذائقہ ماہر چینل کے ناظرین آپ نے ایک کام آخر میں یہ کرنا ہے کہ یہ سلسلہ مزید آگے کیسے لے کر جایا جا سکے اس کے اندر مزید کیا ایڈ ہونا چاہیے آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس سلسلے کو یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ آپ ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے سے اپنے تاثرات اپنے مشوروں سے نوازیں ایس ایم ایس کے ذریعے کالز کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آشر ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے جو غلطی کتائی ہوئی ہو محاض اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے